أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن زريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 پہلا حصہ صورت کا پہلی سو آیتیں ہیں ان پہلی سو آیات میں پہلا مقصدی دعویٰ اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات ذکر ہو رہا تھا جو کہ منقسم تھا ابواب ثلاثہ پر تین ابواب تھے آیت نمبر ایک سو ایک سے دوسرا حصہ شروع ہوا جس کا مضمون آیت نمبر ستانوے سے ہی شروع ہو گیا تھا یہ آیت نمبر 176 تک ہے اور اس دوسرے حصے میں دوسرا مقصدی مسئلہ اور دعویٰ ذکر ہو رہا ہے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے اور اس بات رسالت بدفع دفعۂ شبہات ہو رہا ہے منکرین رسالت کی شبہات کے جوابات یہاں نو شبہات مونکرین رسالت کے رد ہو رہے ہیں پہلا شبہ اور اعتراض ہم آپ کو مان لیتے لیکن آپ کے پاس وہی جبریل جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں اور جبرائیل تو شر پہ آیا کرتے ہیں شر لے کے آیا کرتے ہیں مانا عذاب ہمارے آبا کے لیے عذاب لے کے آئے تھے اسی لیے ہم آپ کو نہیں مانتے کہ ہماری دشمنی ہے جبرائیل کے ساتھ جو کہ آپ کے پاس وہی لانے والا فرشتہ ہے تو اس کے پانچ جوابات ہوئے جبرائیل سے دشمنی کی کوئی دوسری وجہ نہیں سوائے اس کے کہ نزلہ علی قلبی کا جبریل نے قرآن اتارا ہے آپ کے دل پر قرآن لے کے آئے ایسا قرآن مصدقل عما معاکم جس میں تصدیق ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے تو تم تو اپنی کتابوں کے خلاف کر رہے ہو جبریل سے دشمنی کرتے وقت تیسرا وہ ہدن اور چوتھا وہ بشرا مومنین تم ہدایت کے دشمن ہو اور مومن نہیں ہو تمہارے لیے اس میں بشارتیں نہیں اور پانچواں جواب جو کہ جبرائیل کا دشمن وہ کافر تو اللہ اللَّهَ و لافرین جبریل سے دشمنی اللہ سے دشمنی دوسرا اعتراض آپ سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں حالانکہ وہ تو جادوگر تھے تو اس کا جواب ہوا ایک سو دو نمبر آیت میں وما کفر سلیمان والی نفرم النا سسحرا تیسرا اعتراض آپ جادو کو کفر کہتے ہیں حالانکہ یہ جادو تو دو فرشتے لے کے آئے تھے ہاروت و ماروت بابل شہر میں تو اس کا جواب بھی ایک سو دو نمبر آیت میں چوتھا اعتراض آپ ہمیں صحیح الفاظ سے منع کرتے ہیں تو اس کا جواب لا تقولوا رائنا الفاظ مشتبہ نہ پڑا کرو آیت نمبر ایک سو چار میں اس میں یہ قانون مل گیا کہ وہ الفاظ جس میں اللہ کے نبی کی بے ادبی اور بے حرمتی ہو یا شرک کا توہم ہو تو ایسے الفاظ سے اجتناب کرو پانچواں اعتراض نسخہ پر اور نسخہ کا بیان مانن سخمین آیت نان سحا نا تخیر منہا و مصلحا کی علت بھی بیان ہوئی چھٹا اعتراض آیت نمبر 116 سو میں وقال التخل اللہ والا اس کے بھی پانچ جوابات ہوئے اور ساتواں اعتراض آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں آپ کی رسالت پہ ہمارے ساتھ اللہ خود بات کر لے تو اس کا جواب ہو گیا آپ سے پہلے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا ان کا یہ مطالبہ منظور نہیں ہوا تھا تو آپ کا بھی منظور نہیں ہوگا ساتویں اور آٹھویں اعتراض کے درمیان ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو کہ تین مقاصد کے لیے ہے پہلا مقصد بیت اللہ بنیت ل توحید فلیمت شریکونفی بیت اللہ توحید کے لیے بنایا گیا ہے تو تم اس میں شرک کیوں کرتے ہو دوسرا مقصد آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے تمہارے آبا کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ مسلوات و تسلیمات کی ربنا واسفیم رسول علیہ آیاتک تو تم لوگ ان کا خلاف کیوں کرتے ہو اور تیسرا توحید اتفاقی مسئلہ ہے بین الانبیاء تو تم اس میں اختلاف کیوں کرتے ہو خصوصاً تمہارے آبا نے تو اس پہ وصیت بھی کی تھی وسع بھی ہا ابراہیم و ہی و تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے وئی زبتلا ابراہیم بِكَلِمَاتٍ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں انہتر بار ہے انہتر بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے سکسٹی نائن یہ ابو المبیا ہیں ان کے بعد تمام انبیاء ان کی اولاد میں آئے ہیں اور رئیس المعدین ہیں توحید کے مسئلے پر بہت زیادہ قربانیاں دینے والے ہیں وہ زبتلا ابراہیم اور ابو یاد کرو کہ امتحان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے ابتلا کرنے والا ابراہیم کا رب رب کی صفت میں اشارہ اس طرف تھا کہ اس ابتلا میں رب کا مقصد ابراہیم کی تربیت کرنا تھا امتحان تین قسم کے ہوا کرتے ہیں ایک امتحانات کافروں پہ آتے ہیں جو کہ آزابی دنیاوی کے منزلہ پہ ہوتے ہیں دوسرا امتحانات عام مومنوں کے لیے لل مغفرت ہوتے ہیں اور تیسرا امتحان مقربین پہ لرفع الدرجات ہوا کرتے ہیں یہ امتحانات کیا تھے تو خطیب شربینی صاحب سراج المنیر میں لکھتے ہیں اب تلا بل کواکب فاحسن افیح نظر و فصبر علیحا و بل ختانی و ابنی و اللہ نے امتحان کیا ابراہیم علیہ السلام پر کواکب کے ذریعے جو سورہ نام میں آ جائے گا ہا دا ربی ہا ربی ہا دا ربی تو فاسنفی حن نظر ابراہیم علیہ السلام نے ان کوب میں بہت اچھی نظر کی اور رب کو پہچان لیا اور کہہ دیا اللہ حب العافرین دوسرا امتحان بن اللہ نے آگ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیا تو فصبر علیہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ پہ صبر کیا تیسرا امتحان بالخطانی خوتنا چوتھا امتحان بزبح ابنی بیٹے کو ذبح کرنا اور پانچواں امتحان بل غرائب القرآن سورہ نساء کی تفسیر میں لکھتے ہیں فقر ربا مالہ لفانی و ولدہ لبانی ونف صح الانی اتحد اللہ ابراہیم خلیلا فقر مالہ ضعیفانی علیہ السلام نے اپنے مال کو مہمانوں کے لیے پیش کیا ولادہ قربانی اور اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا ونف صحول اور اپنے آپ کو آگ کے لیے پیش کیا وہ اتخاد اللہ ابراہیم خلیلا تو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا اسی طرح دوسرے مفسرین بھی ذکر کرتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ امتحان امور شاقہ میں ہوا کرتا ہے امتحان اور ابتلا ان کاموں میں ہوا کرتا ہے جو کہ مشکل ہوں اس وجہ سے یہ بات بھی یاد کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ جس کسی کا درجہ جتنا اونچا ہوگا اس کا امتحان اتنا ہی بڑا ہوگا ہر کسی کا امتحان اس کے درجے کے مطابق ہوگا بعض مفسرین سرین نے یہاں خطنا وغیرہ جیسے حسن بصری کا بھی یہ قول تھا خطیب شربینی نے ذکر کیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ زیر ناف بال بغلوں کے بال مونچھیں کاٹنا خوتنا کرنا وغیرہ یہ امتحانات تھے ابراہیم علیہ السلام پر لیکن شان ابراہیم بہت بڑی ہے اونچی ہے اس لیے ان کی شان کے مطابق امتحان بھی بڑا ہونا چاہیے درجہ جتنا اونچا ہو امتحان اتنا ہی اونچا اور بڑا ہوتا ہے تو یہ امتحانات کیا تھے ہمارے مشایخ کرام فرماتے ہیں تفسیر القرآن بال کے تحت یہ سات امتحانات تھے سات امتحانات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہ اس کے رب نے کیے تھے پہلا امتحان بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا یہ سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھاون آیا تو نہیں دیکھتا اس شخص کو جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں فی ربی فی توحید ربی یا فی حکم ربی ہی ان انطاح اللہ الملک اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو بادشاہی دنیا کی نمرود کو اس قال ابراہیم ربی اللہ دی وئی امیت جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ذات ہے جو زندہ اور م کرتا ہے اور مارتا ہے قالا انوی و امید تو اس نے کہا میں بھی زندہ اور کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں دو قیدیوں کو نکالا ایک کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو رہا کر دیا اور ایک کو رہائی ملنے والی تھی اس کو قتل کر دیا کہا دیکھو موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے قال ابراہیم فین اللہ حیاتی بھی شم سمین المشرقی فاتی بھی حامین المغرب تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے پس یقین اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو تم نکال دو اس کو مغرب سے فبوہ تل کفر تو حیران ہو گیا وہ شخص جس, جس نے کفر کیا تھا کاننافی فی الحجر تو کہے گا اس کے منہ میں کسی نے پتھر ڈال دیے و اللہ دل تو یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی حاکمیت کی نفی کرتے ہوئے احکم الحاکمی الحاکمین ذات کی حاکمیت کا اس بات کیا بہت بڑا امتحان تھا دوسرا امتحان سورہ انعام آیت نمبر چوہتر اپنے باپ کے سامنے حق بیان کیا توحید کا مسئلہ بیان کیا اور باپ کے باطل عقیدے کی تردید کی باپ بھی آزر تھا آزر نمرود کا پیر تھا بعض علماء فرماتے ہیں یہ بت تراش تھا بت فروش تھا نہیں علماء محققین کہتے ہیں کہ یہ پیر تھا نمرود کا اور بت بنانے والا جب بت بنا لیتا تھا تو یہ بت اس وقت تک عبادت کے قابل نہیں ہوتا تھا جب تک آذر اس پہ ہاتھ نہ پھیر دے اور نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا تو اس کی آمدنی کا عشر نمرود کی سلطنت کی آمدنی کا عشر آزر کو ملا کرتا تھا جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس وقت نمرود کی جاگیر چار سو گاؤں تھے چار سو مرلے اور چار سو کنال اور چار سو جریب اور چار سو ایکڑ اور چار سو مربع اور چار سو یہ نہیں چار سو گاؤں اس کے چار سو گاؤں اس کی جاگیر تھی اور علماء نے فرمایا کہ اس وقت چار سو جوان لڑکیاں ان کے گھر میں صرف اس لیے تھی خدمت کرنے والی کہ ان کے گھر کا صحن اپنی چوٹیوں سے یعنی بالوں سے وہ صاف کیا کرتی تھی پیر صاحب کے گھر میں جارو نہیں لگتا تھا لو وہ لونڈیاں وہ لڑکیاں اپنے سر کے بالوں سے جھاڑو لگایا کرتی تھی اتنا بڑا باپ دنیا کے اعتبار سے اس کے سامنے کھڑے ہو کہ اس بڑے بیٹے نے کیا بڑا مسئلہ بیان کیا ویس قال ابراہیم علی ابھی ہی آزرات تخذ وسلامن یاد کرو کہ فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے اتخو استو پکڑتا ہے اللہ کی مخلوق جیسی شکلیں بناتے بنا کر الہ خدا کی صفت میں ان کو پکڑتا ہے اسنامن سنم کی جمع ہے یہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی شکل کا کچھ بت بنا کے اس کی پوجا کرتا ہے ان ارا کا وقمہ کفیض العلمبین یقیناً میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو ظاہر گمراہی میں تو گمراہ تیری قوم بھی گمراہ باپ کو گمراہ کہنا اور اس کی ساری قوم کو گمراہ کہنا بہت بڑا امتحان تھا یہ حق مسئلہ ابراہیم نے بیان کیا اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر اکتالیس میں بھی ہے سورہ مریم کی آیت نمبر اکتالیس میں ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا بیان جو بیان توحید اپنے باپ کے سامنے کیا تھا آیت نمبر اکتالیس وس قرفل کتاب ابراہیم کا صدی قنیا یا ابت انی قد ننی من علم مالم یاتی کفتب عنیدی کسراتن سویا یا ابت لاتابی شیطان ان شیطان قانل الرحمانی آسیا یا ابت انی اقاف ویمس کا عذاب من الرحمانی فت کو نلی اتنے بڑے باپ کے سامنے اس کے عقیدے کی تردید کرنا اس کے باطل عقیدے کی یہ بہت بڑا امتحان تھا وہ باپ نمرود کا پیر تھا نمرود اس وقت تک تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا جب تک آزر اجازت نہ دے دے اور نمرود اس وقت تک فیصلے نہیں کیا کر سکتا تھا جب تک آزر اس کے سر سر پہ پگڑی نہیں رکھ دیتا تھا تیسرا امتحان سورہ انبیاء آیت نمبر اٹھاون دیکھے ذرا سورہ انبیاء آیت نمبر اٹھاون ستارواں پارہ تیسرا امتحان قوم کے بتوں کو توڑنا وط اللہ ہلا کی مکم بادن تو مدبرین فجا الحم جن اللہ کبیر اللہ ان کے بہتر بت تھے بہتر کے بہتر کو توڑ کے بڑے بت کی کے کندھے پر کلہاڑی کو رکھ دیا تو یہ بہت بڑا کام تھا سارے قوم کی دشمنی سر پہ لینا اور اسی وجہ سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا گیا یہ چوتھا امتحان تھا آیت نمبر اٹھاسٹھ آلو ہر ریکو ہو اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر چونسٹھ رقوسرو عالیہ تکم ان کن تم فاعلین کہا انہوں نے جلا دو ابراہیم کو اور امداد کرو اپنے عالیہ کی اگر ہو تم یہ کام کرنے والے تو قلنا نایا نا رکونی بردوں سلامن علی ابراہیم اسی طرح پانچواں امتحان سر صافات آیت نمبر ننانوے سور صوافات تریسواں پارہ آیت نمبر ننانوے ایک کم سو سوفات ہجرت کی گھر کو چھوڑ دیا وقال انی زاہب ان ربی سیاح تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یقینا میں جانے والا ہوں اپنے رب کی رضا کی طرف جلدی ہے کہ مجھے راہ دکھائے گا میرے لیے بند راہیں کھولے گا یہ ہجرت سورہ مریم کی آیت نمبر سینتالیس میں بھی ذکر ہے چھٹا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا سور ابراہیم کی آیت نمبر سینتیس دیکھیں اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بیابان اور صحرا میں چھوڑنا اب بیت اللہ کے پاس تو بہت سی آبادی ہے اس زمانے میں آبادی نہیں تھی اللہ نے حکم کیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو اس بیابان اور اس صحرا میں چھوڑ دو تو چلتے چلتے دعا مانگ رہے ہیں رب نا انی اسکن تم ان ظرری تھی وادن غیر تھی کل محرم اے ہمارے رب انسکن تم ان ظرریت ہی بیوا یقیناً میں نے ٹھہرا دیا اپنی اولاد کو ایسی ایسی وادی میں جو کہ فصل والی نہیں ہے تیرے گھر عزت والے گھر کے پاس ہو ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئذة مِنَ الناس تهوي إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماة تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان میں چھوڑا اور ہر امتحان دوسرے سے سخت ہے آخری اور سب سے سخت امتحان اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پہرنا سورہ صافات آیت نمبر ایک سو دو یا بنائی انی ارا فلم انی ازب کا فاضر معذات ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا جو کہ بچپن میں تھے اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ یقینا میں ذبح کرتا ہوں تم کو تو فن ظرما ذاترا دیکھو کیا رائے ہے تیری فلما تو عمر ستجی دنی ان شا اللہ من الصابرین تو فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے اے بابا کیجئے وہ جو آپ کو حکم کیا جاتا ہے جلدی ہے کہ پا لیں گے آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے فلم اسلم جبین ونا دینا ابراہیم قد صدختر انا کدالی کنج المحسنین انحدالہ البلا المبین تو یہ سات امتحانات تھے بادشاہ کے سامنے حق مسئلہ بیان کیا باپ کے سامنے حق مسئلہ بیان کیا اور باب کے غلط عقیدے پہ رد کی قوم کے بتوں کو توڑا قوم کے بتوں کو توڑا اور آگ برداشت کی بیٹے ہجرت کی گاؤں کو چھوڑا اور بیٹے اور بیوی کو بیابان میں چھوڑا اور بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری یہ سات امتحانات تھے اسی کی طرف اشارہ ہے وہ اب تلا ابراہیم اور ابہو بھی یاد کرو کہ امتحان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر اس کے رب نے بھی کلیمات چند کلمات کے ساتھ کلمات قرآن میں کلمات متعدد معانی پہ مستعمل ہے کبھی کلیمے سے مراد توحید کا کلمہ ہوا کرتا ہے سوریال عمران کی آیت نمبر چونسٹھ یا کتاب کتابی تا کلیماتن جمع ہے اس کی کلمات توحید مراد ہے کبھی مراد اس سے قیامت کا وعدہ ہوتا ہے سورہ حامیم سے کی آیت نمبر پینتالیس قیامت کا وعدہ کلمات کبھی کلمہ سے مراد اللہ کا علم ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر ستائیس اور کبھی کلمات سے مراد اللہ کا وعدہ ہے وعد الہی سورہ یونس آیت نمبر چونسٹھ کلمہ عیسا علیہ السلام کو بھی کہا گیا سورے نساء کی ایک سو اکہتر نمبر آیت اور کلیمے سے مراد کلمہ مغفرت بھی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر سینتیس میں گزر گیا کلیمے سے مراد خسال امتحان بھی ہے جیسے یہاں کلمات سے مراد خسال امتحان یاد کرو کہ امتحان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر ان کے رب نے بھی کلیماتین چند کلیمات کے ساتھ فاتم اے عمل بننا ولم یت رک من ہن ن کیا مانا عمل بننا ولم یت رک من ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ عمل کیا اور ان میں سے کوئی بھی چیز کو نہ چھوڑا مکمل عمل کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے مکمل عمل کر دیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا فاطم مہنہ کا یہ مانا ہے انی اماما تو فرمایا اللہ نے یقیناً میں ٹھہراتا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا امتحان پاس کر دیا تو اب لوگوں کے لیے پیشوا بن جاؤ گے مدارج السالی میں ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے دوسری جلسفہ ایک سو اور یہ قول حافظ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے تیسری جلصفہ چار سو میں بصبری ولیقین تنال الْإِمَامَةُ فِي فدین یقین ولیقین تنالمت و فدین صبر اور یقین کے ساتھ دین میں امامت ملتی ہے دین میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے جب صبر کرو گے اور یقین ہوگا تو اللہ تجھے دین میں بڑائی دے دے گا مقتدہ بنا دے گا تو وہ کلمات اشیاء صبا غرائب والے نے بھی ذکر کیے ہیں اور ہمارے مشائق بھی ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ سے نی جا لا اتنا بڑا درجہ غرائب القرآن والے لکھتے ہیں البلاؤ للول کلّہبی لزہبی البلا او لائی کلّبی لزہبی اللہ کے مقربین کے لیے اللہ کے امتحانات آگ کی طرح ہوتے ہیں جو آگ سونے کو پگھلاتی ہے اور سونے کو خالص کرتی ہے اسی طرح یہ امتحانات اولیاء کو بلند مقام پر پہنچاتے ہیں پھر لکھتے ہیں فاصد ان اشد ہم بلا اللہ کی ولایت میں سچے وہی ہیں جن پہ زیادہ امتحانات آئیں اور ان امتحانات میں وہ صابرین رہیں پھر لک... لک... حضرت لقمان کا قول ذکر کیا ہے حضرت لقمان فرماتے ہیں ازحب و الفضت یخت بیرانی بن ناری مینو یخت برو بل یختبرانی بل بناری بن اضحاب الفظت سونا اور چاندی وہ خالص ہوتا ہے آگ میں اسی طرح مومن خالص ہوتا ہے اور اس کی خبر ملتی ہے بالبلائی تکلیف اور امتحان اور مشکل میں مومن کی تکلیف میں اور امتحان میں اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے تو جتنی تکلیف برداشت کرو گے اتنے درجات بلند ہوں گے فاطمہ قال انی جاعلکلا سی امامہ تو فرمایا اللہ نے یقینا میں جاعلقل سی امامہ ٹھہراتا ہوں تم کو لوگوں کے لیے پیشوا اور رہنما میں تمہیں لوگوں کے لیے رہنما بناتا ہوں پیشوا بناتا ہوں انی جاقل نا سی اماما میں ٹھہراتا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے رہنما اور پیشوا کالا من ذریعتی ابراہیم ابن رحیمن سے ماخوذ ہے بہت مشفق اور رحم کرنے والے باپ تھے ہر جگہ اولاد کو یاد رکھا اور اولاد کے لیے دعائیں مانگی تو ابن رحیمن یہاں بھی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ من ذریتی اور میری اولاد میں بھی میں اللہ میری اولاد میں بھی دین کے امام آئمہ پیدا کر دے خالو آحدس ظالمین تو فرمایا اللہ نے نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو ظالم کو میں دین میں امامت نصیب نہیں کروں گا نہیں دوں گا لایا نالو آحدس ظالمین نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو لایا نالو احدس ظالمین ابن کثیر یہاں لکھتے ہیں لا, لا, يصلح, لا يصلح ان الحکون حاکما ظالم کو حاکم بنانا درست نہیں ہے جب حاکم بنانا درست نہیں ہے تو نبی بنانا بھی درست نہیں ہے تو ظالم نبی نہیں ہوتا اور نبی ظالم نہیں ہوتا جہاں عدم علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا انی کن من من تو منظالم ربنا ظلم نانف حسنا تخف اللہ ظالمین تو یہاں یہ ظلم بمانے کمی ہے ان تقربا فتک نام منظالمین ظلم بمانے کمی ہے کیونکہ نبی ظالم نہیں ہوتا اور ظالم نبی نہیں ہوتا تو یہ دلیل ہے عصمت انبیاء کی کہ انبیاء معصوم ہیں گنا سے پاک ہے انبیاء معصوم ہیں گنا سے پاک ہے انبیاء کے لیے ظلم کی صفت نہیں ثابت لا انال و حد کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دین کی امامت مانگی ہے اپنی اولاد کے لیے تو ہر نبی امام ہوتا ہے ہر امام نبی نہیں ہوتا یہ عموم خصوص من منوجن ہے ہر نبی امام تو ہوتا ہے ہر امام نبی نہیں ہوتا تو جب ہر نبی امام ہوتا ہے امام ظالم نہیں ہوتا تو نبی بھی ظالم نہیں ہوتا لا انالواحد ظالمین وہی ضالنا مث... وہی ضالن البئی تمسابت اللہ یاد کرو کہ رایا تھا ہم نے بیت اللہ کو بنایا تھا مسابت لنا ثواب کی جگہ یا بار بار آنے کی جگہ لوگوں کے لیے و امنا اور امن کا مقام جعلنا جعلنا البیت مسابت النا سے وامنا مسابت النا سے ثواب سے بمانے بدلا اجر ثواب مسابہ یا جمع ہونے کی جگہ صابۂ تو یاد کرو کہ ٹھہرایا تھا ہم نے بیت اللہ کو جمع ہونے کی جگہ یا ثواب کی جگہ لننا سے لوگوں کے لیے وہ امنہ اور امن کی جگہ و من مقام ابراہیم مصلح اور کہا تھا ہم نے کہ پکڑ لو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقام وہ جگہ کھڑے ہونے کی ابراہیم علیہ السلام کی ایک پتھر تھا جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دیواریں بلند ہو گئیں تو اوپر چڑھنے کے لیے دیوار کو اور بلند کرنے کے لیے اللہ نے ایک پتھر کو معمور فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے اسماعیل علیہ السلام ان کو گٹا ہٹا دے دیتے تھے پتھر اور کیچڑ وغیرہ تو وہ پتھر اٹھ جاتا تھا تو اوپر جا کے دیوار پہ رکھ لگا لیتے تھے ابراہیم علیہ السلام پھر وہ پتھر نیچے آ جاتا تھا اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں مقام ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ اللہ نے قیامت تک اسے محفوظ کر دیا وہ مئو ابراہیم فلبئی تقرن القدم حافین گئی رنا یہ وہ جگہ ہے اب بھی بیت اللہ کے دروازے کے سامنے شیشے میں بند ہے پہلے شیشے میں نہیں تھا ابھی تھوڑا زمانہ ہوا ہے کہ اسے بند کر دیا لوگوں کی بدعات کے خطرے کی وجہ سے لوگ جا کے اس کو چوما کرتے تھے تو مقام ابراہیم وہ جگہ کھڑی ہونے کی ابراہیم علیہ السلام کی عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا تھا اللہ کے نبی مجھے یہاں نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے دیجیے کہ یہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی دل کرتا ہے کہ یہاں نماز پڑھوں لیکن فیصلے تو عرش والا بھیجے گا تو اللہ نے عرش سے فرش پر فیصلہ بھیج دیا و تخومی مقامی ابراہیم مصلح اس کو موافقات عمری کہتے ہیں موافقات عمری عمر محدث من اللہ ملہم من الرحمن ملہم من الرحمن ہیں اللہ کی طرف سے حدیث میں آتا ان جعل جلحق على لسانی عمر وقل بھی اللہ نے حق عمر کی زبان اور دل پہ رکھا ہے عمر کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی حق سچ عمر کی زبان پہ جو آتا ہے وہ بھی حق سچ اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے نا وہ عمر جس کو رب سے مانگے نبی وہ عمر جس کو رب سے مانگے نبی بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی وہ عمر جسے نبی علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں سارے صاحبہ رسول اللہ کے مریدین اور رسول اللہ ان کے پیر ہیں عمر صرف مرید رسول نہیں بلکہ مراد رسول بھی ہے شاہ صاحب فرمایا کرتے شاہ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تو مقامی ابراہیم وہ جگہ کھڑے ہونے کی ابراہیم علیہ السلام کی وہ پتھر ہے خاص لیکن نماز کے لیے اس امر کے لیے سارا حرم مسجد حرام مقام ابراہیم ہے عمر ردی اللہ تعالیٰ انہوں نے مقام طوا پہ نماز پڑھی تھی نفل یہ طواف کے بعد دو رکات نفل یہ طواف کے واجبات میں سے ہے مقام ابراہیم مسلح اسی لیے خطیب شربینی صاحب نے سراج المنیر میں لکھا المسجد الحرام کلو مقام ابراہیم مسجد حرام ساری کی ساری مقام ابراہیم ہے تو اللہ کا امر ہے وت خدوم مقام ابراہیم مسلح پکڑ لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو وہاں نماز پڑھا کرو وا عاہد شیعہ لوگ صرف وہی نماز پڑھتے ہیں اہل سنت وال جماعت کے نزدیک سارا مسجد حرام ساری مسجد حرام مقام ابراہیم ہے وا آاہد نا ابراہیم اور حکم کیا تھا یا آہد بمانے حکم ہاں حکم کیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو ان توہرا بئیتیا کہ صاف کر دو میرے گھر کو لطائفین فینا طواف کرنے والوں کے لیے ولاقی اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے و رک سجود اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تحرا بئیتیا فصرین فرماتے ہیں من نے عبادت السانی وشر میرے گھر کو بتوں کی عبادت سے اور شرک سے پاک کر دو یا اللہ صبی ہی و سن ولاب ففی ہی غیر اللہ یہاں بت نہیں کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی یہ پہلا مقصد تھا بیت اللہ بنیت للتوحید توحید فلی متشری کو اور پھر وہ علماء تفسیر فرماتے و دخلفی بلمانہ جمیوتی ہی تعالی اس آیت کے معنی اور حکم میں اللہ کے سارے گھر داخل ہے کہ اللہ کے ہر گھر کی یعنی ہر مسجد کا حکم کا حکمی ہی فی فی و نزافتی اللہ کی ہر مسجد کا حکم بیت اللہ کے حکم کی طرح ہے تہارت اور نظافت میں کہ ہر مسجد کو صاف کیا جائے گا شرک سے ہر مسجد کو صاف کیا جائے گا غیر اللہ کی عبادت سے انتہرا ہیرا بیتی علی طائی فینا کی یہاں طہارت ظاہری بھی مراد لے سکتے ہو اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ادارہ تر جل المسجد فشہدو له بالایمان جب تم ایسے آیت ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتا ہے مسجد کا خیال کرتا ہے صفائی وغیرہ اور ضروریات کا تو تم لوگ اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے کیونکہ مومن ہی اللہ کے گھر سے محبت کرے گا اور اس کا خیال رکھے گا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد کی تعظیم کریں گے ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جنہوں نے مسجد کی بے ادبی شروع کر دی ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو واحد نا ابراہیم و اسماعیلا حکم کیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو انتحر ولاقفین کہ تم پاک کرو صاف کرو میرے گھر کو بےتیا اضافت تشریفی ہے ابن کثیر فرماتے ہیں بلا اللہ من شرک لا اللہ کے ذریعے شرک سے پاک کرو میرے گھر کو اضافتی تشریفی اضافتی تشریفی کا یہ معنی ہے بیتیہ اللہ اس گھر میں رہتا نہیں ہے لیکن شرافتن تعظیمن اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے سارے گھر اللہ کے ہے ساری مسجد اللہ کی ہے لیکن ایک گھر کو بیت اللہ کہنا یہ اس کی شرافت کی دلیل ہے جیسے ناقت اللہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو اونٹنی صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر پتھر سے پیدا ہوئی تھی پہاڑ سے نکلی تھی تو باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی ہیں لیکن صرف ایک اونٹنی کو ناقت اللہ کہا اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں اس طرح بیت اللہ تو پاک کرو میرے گھر کو لطوائفین ولاقفین اور ولا رکائی سجود یہ معمولات ہوں گے یہاں اللہ کے گھر میں طواف ہوگا اعتکاف ہوگا رکو سجدہ اور اللہ کی عبادت اور بندگی ہوگی پاک کرو صاف کرو میرے گھر کو توحید کے مسئلے سے شرک کی نجاست سے توحید کے مسئلے کے ذریعے شرک کی نجاست سے پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے طواف کرنے والے صرف میرے گھر کا طواف کریں گے یہاں کسی اور کی پوجا نہیں ہوگی والا کیفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے احتکاف ٹھہرنے کو کہتے ہیں رقوف تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے در میں ٹھہرنا اللہ کے گھر میں ٹھہرنا جیسے کوئی کسی کو راضی کرنا چاہے تو اس کے گھر چلا جاتا ہے کہ بہت ترسو تر گے نہ گنا آفوانہ کے زستاد کو نظم دل تب نا تو اسی طرح موت فین بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں احتکاف کیا کرتے ہیں ور رکائی سجود اور رکو اور کرنے والوں کے لیے مربی جا دن اب دعائیں بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ عمل صالح اس دعا کا وسیلہ تھا نیک عمل کرنے کے بعد دعا کرنا اس نیت سے کہ اس نیک عمل کی برکت اللہ ہمارے دعا کو قبول کرے گا یہ وسیلہ شرعی ہے شریعت میں دو وسیلے جائز اللہ کے اسما و صفات کا وسیلہ اور اعمالِ صالحہ کا وسیلہ اللہ کے در میں دعاؤں میں کیا پیش کیا کرو عمل صالح یہ بہت بڑا عمل تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ بیت اللہ کی تعمیر کر دی اور اب فرما رہے ہیں رب اجعل هذا بلدن آمینا اے ہمارے رب ٹھہرا دے یہ گاؤں امن والا اجعل هذا بلادن اجعل هذا بلدن بلدن نہا ہے کیونکہ تعمیر بیت اللہ سے قبل یہ بلد تھا ہی نہ پھر سور ابراہیم آیت نمبر چھتیس میں البلد فرمایا یہ تعمیر کے بعد تھا اب تو مخصوص ہو گیا معروف ہو گیا البلد تو یہاں نکھرا ہے رب اب هذا جالحاظہ بلدن آمینا اے ہمارے رب بنا دے اس گاؤں کو اس شہر کو امن والا اس شہر کو امن والا بنا دے ورز کا لہو من سماراتی من آمن منہم بلّہ ولیومل آخری اور رزق دے اس کے اہل کو اس کے رہنے والوں کو منت ثماراتی پھلوں میں سے من اس کو آمن منہ ہم جو ایمان لائے ہیں ان میں سے بلا اللہ پر ولیومل آخری اور آخرت کے دن پر دیکھیے یہاں تخصیص کر دی تخصیص کر دی کہ اللہ امن والا بنا دے اس شہر کو اور رزق اس کے رہنے والوں کو دے لیکن وہ رہنے والے جو عامن منہم باللہ والیوم الاخر ایمان لائے ہیں ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تخصیص اس لیے کی کہ پہلے اللہ نے فرما دیا اللہ یا نالو آحد ظالمین تیری اولاد میں ظالم بھی ہوں گے میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا تو یہاں ظالموں کی کافروں کی استثنا فرما رہے ہیں من آمن من بل منہم بلاہ آخر کی تخصیص کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا ومن کا فرا فتی کلیل استراضاب ومن کا فرا اور جس کس نے کسی نے کفر کیا تو اس کو بھی فائدہ دے دوں گا دنیا میں تھوڑا سا پھر کھینچ لوں گا اس کو آزاب نار کی طرف کھینچ لے لیا جائے گا وہ جہنم کی آگ کی طرف جہنم کے آذاب کی طرف ہاں وہاں تو امامت کا مسئلہ تھا امامت میں ظالم کو امامت نہیں دیتا عادل اور مومن کی تخصیص ہے یہاں تو رزق کا مسئلہ ہے تو امامت فضل ہے اور رزق عادل ہے سمرقندی فرماتے امامت کیا ہے فضل ہے اور فضل ہر کسی کو نہیں ملتا لا لاحد والمین اور رزق تو عادل ہے مومن کافر اپنا پرایا تابے دار فرمان سب کو اللہ دیتا ہے سادی فرماتے ہیں اے کریمے اے کریمی کہ از خزانے غیب گبرو ترسا وظیفہ خور داری اے کریمے کہ از خزانے غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری کو جا کنی محروم کہ تو با نظر نظرداری اے کریم ذات تو اپنے غیب کے خزانوں سے سب کو وظیفہ دیتا ہے دوستوں کو کیسے محروم کرے گا دوستارا کو جا کنی محروم کہ تو بعد بات نظر نظرداری کہ تو دشمنوں پہ بھی نظر رکھتا ہے یعنی دشمنوں کو بھی دیتا ہے و من کا فرا فو متی کلیلن سماستر علازہ بنار تو جس کسی نے کفر کیا فو قلیلا میں فائدہ دے دوں گا اس کو تھوڑا سا دنیا میں پھر کھینچ لوں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف وہ بھی مسیر بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ عذاب جہنم و ضیر فعبراہی ملقواعید منل بئی تھی وہ اسماعیر رب نا تقبل منا ان کا ان تسمی العلیم یاد کرو کہ اٹھا رہے تھے یار یاد کرو کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعدہ بنیادیں من البئی بیت اللہ کی وہ اسماعیل اور اسماعیل بھی تھے کزال کا خبر محصوف ہے و اس و اسماعیل و کا اور اسماعیل بھی اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف تھے اسماعیل بیٹے کا نام بھی بہت اچھا رکھا ہے اور سما بمان قبولیت یا سننے کے سن لے یا قبول کر دے ہم سے ہماری دعائیں اور ہمارے اعمال اے اللہ نام بیٹے کو لے پکار رہے ہیں اور دعا اللہ سے مانگتے ہیں اسماعیل اب جب اتنا بڑا کام کیا تو بڑے کام کے بعد تکبر نہیں آجی جی اور ربنا تقبل مننا اے ہمارے رب قبول فرما دے ہم سے یہ عمل تقبل مننا حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں دونوں باپ بیٹے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں امام سیوتی نے رسالہ لکھا ہے تقریباً سو کے قریب احادیث اس میں ذکر کی ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا منسنل للانبیاء ہے اس کا ادب بھی یہ ہے علماء فرماتے ہیں دعا کا قبلہ آسمان ہے تو آز ہاتھ اسمان کی طرف متوجہ ہونے چاہیے اور اعلیٰ حضائے صدر ہونے چاہیے سینے کے برابر ہونے چاہیے اس طرح اللہ سے مانگا جائے اور تقبل منا اے ہمارے رب قبول کر دے ہم سے یہ عمل اگر تو نے قبول کر دیا تو یہ عمل بجا اگر قبول نہیں کیا تو بیجا اللہ عمل کو بیجا ہونے سے بچا دے کیونکہ عمل تو اللہ والوں کا اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے تو جب عمل اللہ کے لیے ہو تو اس کا بجا ہونا اس کی قبولیت ہے ان کان تسمی العلیم بے شک اللہ تو،, تو ہی ہے سننے والا قبول کرنے والا العلیم جاننے والا سور عمران کی آیت نمبر چونتیس میں بھی آئے گئی یہ دعا ربنا وجعلنا جالنا مسلم لکا اے ہمارے رب اور ٹھہرا دے ہمیں تاب کرنے والا اپنی اے اللہ ہمیں اپنا تابیدار بنا دے اپنے قانون کے سامنے سر خم تسلیم ہونے والا بنا دے مسلمین لکا ومن ذریتنا امتم امت مسلم تلک ہاں مہربان باپ دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد رکھتا ہے اور علماء نے فرمایا ہے جو والدین ان چار دعاؤں کا التظام کریں گے جو چار دعائیں قرآن نے اولاد کے لیے ذکر کی ہیں تو ان کی اولاد ان کے سرور کا باعث بنے گی نافرمان فرمان نہیں ہوگی ان میں سے ایک دعا یہ ہے ربنا و جالنا مسلم لکا و منظریتی نا مسلمت ورینا منا سکنا و تو بالینا ان کا <الرَّحِيم> ایک سورہ ابراہیم والی دعا تھی جو ابھی آپ نے پڑھی سورہ ابراہیم والی دعا دیکھے ذرا سورہ ابراہیم تیرواں پارا سورہ ابراہیم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 ربی جالنی مقی مسلاتی و منظریتی ربنا بناوت قبل دعا ربی جالنی مقی مسلاتی و منظریتی رب بناوت قبل دعا اور ایک سور فرقان کی آیت ہے آپ دیکھیں سور فرقان پارہ نمبر 19۔ سور فرقان انیسواں پارہ ربنا حبلا نامن ازوا جینا وزر ریاتی نا قرت آئین و آیت نمبر چوہتر ربنا حبلا نامن ازوا جینا وزر ریاتی وجالمتقین اماما تو جو دعائیں قرآن نے اولاد کے لیے ذکر کی ہیں ان دعاؤں کا التزام کرنے والے اپنی اولاد سے کبھی بھی نالا نہیں ہوں گے اللہ ان کی اولاد کو تابے بنائے گا نیکو کاربر ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اور علماء فرماتے ہیں یہ دعا ربنا و جالنا مسلم لکا بیت اللہ کی آبادی کے بعد اپنے گھر کی آبادی اور اپنی نسل اور اولاد کی آبادی کی دعا ہے اے اللہ تیرا گھر آباد ہو گیا اب ہمارے گھر کو بھی آباد کر دے اور ہمارے گھر اور اولاد اور نسل کی آبادی تو تیری تاب میں ہے تیری قان... تیرے قانون کی پاسداری میں ہے تو اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی اپنے قانون کا پاسدار بنا دے ربنا وج ال مسلم لنظرریتی نا امتم مسلمت لک اے ہمارے رب اور ٹھہرا دے بنا دے ہمیں تابیداری کرنے والے اپنے آپ کے وہ ضریت تیری کرنے والا بنا دے وہ من ضریتی نہ اور ہماری اولاد میں بھی امت مسلمت لگ ایک گروہ تابے تیرا وارینہ منا سکنا اور سکھا دے ہمیں اپنی شریعتیں امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں مناس کا نا شرائے آنا اور علماء لکھتے ہیں یہ دعا دعا للدوام اور للاستمرار استمرار ہے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے تابے تھے لیکن استمرار اور استقامت اور دعا دوام کی ہے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنا تابے رکھ اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے قانون کا پاسدار رکھ ہماری اولاد میں سے امتم مسلمہ تلک ایک گروہ جو تابے کرنے والا ہو تیری اب میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا من سنن الانبیاء لمبیا ہے لیکن یہاں یہ سمجھنا چاہیے آپ کو کہ دو قسم کی دعائیں ہیں دو قسم کے موقعوں پر ایک وہ دعا ہے جو خاص دعا خاص موقع کے لیے ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے ہاتھ نہ اٹھانا سنت ہے خاص دعا خاص موقع کے لیے جیسے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ للہ اطعمنا وسقانا و من و المسلمین یہ خاص دعا اس خاص موقع کے لیے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا غیر مصنون ہے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے یہ تو اپنے گھر کھانا کھا الحمدللہ تو الحمد للہ ات آمانہ وج وسقانہ ہے کسی اور کے گھر میں جب کھانا کھاؤ گے کسی کا مہمان بنو گے تو میزبان کے لیے بھی دعا کرنی ہے تو وہ حادیث میں مختلف دعائیں آتی ہیں ایک حدیث میں آتے اللہ ات اطعم من ات آمانہ من سقانا وجعلنا من المسلمین اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اسے کھلا جس نے ہمیں پھیلایا تو اسے پھلا اور ہمیں اپنے تابے داروں میں سے بنا ایک حدیث میں آتا ہے مہمان میزبان کے لیے دعا کرے گا عقل تو الابرار کو مل ابرارا وافتر عند کو مسائمہ و سلت علیہ کو مل کا ہو تمہارا تو عام نیک لوگ کھائیں یہ بہت خوش قسمتی ہے کہ کسی کا تو عام نیک و کار کھائیں اقل تو عام کو عندکم وہ تمہارے ہاں روزہ دار افطاری کریں یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے کسی کے دسترخوان پہ روزہ دار افطاری کریں وسلت علیکم الملائکہ کا فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں اللہ سے رحمت مانگیں بہت بڑی بات اور چوتھی وزکر رقم اللہ حفی من اندہ اللہ تمہارا تذکرہ اس ملئے آلہ کے پاس کرے جو اللہ کے مقرربین ہیں فرشتوں کی محفل میں بطور فخر تیرا تذکرہ ہو جائے اللہ کے ہاں تو مہمان میزبان کے لیے دعا کرے گا اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہاں اس دعا کے ساتھ باقی عام دعائیں ہوں تو پھر اس کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اس گھر میں بیماریاں ہو یا اور دعائیں ہوں تو پھر اس خاص دعا کے ساتھ جب عام دعائیں بھی کری جائیں تو اس کے لیے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے اسی طرح جو خاص دعا قبرستان کے لیے آپ قبرستان پہ گزرتے ہو تو السلام علیکم یاہل یا القبور یا فر اللہ لنا انتم صلا فنا بلا نبلاثر اور بھی دعائیں ہیں روایات میں مختلف تو جب یہ دعا قبرستان پہ گزرتے ہوئے کرو تو اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے ہاتھ اٹھانا منع ہے ہاں اس خاص دعا جو اس خاص موقع کے لیے ہے اس کے علاوہ اگر اور دعائیں کرو تو پھر بہتر یہ ہے کہ قبرستان میں دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہو جایا کرو کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے مانگ رہا ہے اس کو یہ نہ ہو اللہ کی طرف قبلے کی طرف متوجہ ہوا کرو اور بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ قبرستان کے میں قبروں کے پاس اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا نہ کرے کیونکہ شبحے کا خطرہ ہے شرک شرکیہ تو دعا کے معاملے میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ جہاں ہاتھ اٹھانا جائز ہے یہ وہ دعائیں ہیں جو عام ہیں خاص دعائیں خاص موقع کے لیے نہ ہوں تو ان کے لیے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے افضل ہے جو خاص دعائیں خاص موقع کے لیے ہوا کرتی ہیں ان کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا بہتر ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو وارینا منا سے امام راضی فرماتے آرنا شرائ اے اللہ ہمیں ہماری شریعت سکھا دے اور دکھا دے آرنا یہ رد ہے بدعات بےدتیوں پر اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے مناسک افعال حج کرتے ہیں نہ یہ تو نبی تھے نبی تو اشتہ کر سکتے ہیں نا لیکن یہاں اشتہاد نہیں کر رہے یہاں یہ نبی اللہ سے مانگ رہے کیونکہ اشتہاد تو احکام میں ہوگا قیاس عبادات میں تو نقل شرط ہے تو ہم مبتب ہیں ہے نہیں ہیں اس لیے دعا مانگتے ہیں ارے نا منا سیک اللہ ہمیں سکھا دے اور دکھا دے اپنی عبادت کے طریقے یا ہماری شریعت یا افعال حج وطب علینہ اور مہربانی کر دے ہم پر نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا خضو عنی منا تم لے لو مجھ سے اپنے مناسک افعال حج جب حج کرو تو میرے طریقے پہ کرو خضو انی منا سے وتب عالینہ اور محربانی کر دے ہم پر ان کا انتر رحیم اللہ تو, تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے رب نا وب آصفیم رسولو علیہ آیاتی کا اے ہمارے رب مدرسہ ہم نے بنا لیا تو بھیج دے ربنا نا وب اے ہمارے رب مبروس کر دے بھیج دے ان میں فیہم اشارہ اسماعیل کی اولاد کی طرف ہے امتم مسلمتن کو راجی ہے اچھا یہ ہم ضمیر ربنا و فی ہم اے ہمارے رب بھیج دے ان میں یعنی اس امتم مسلمت الق میں اولاد اسماعیل میں رسولا تنوین لکھ ہے عظیم الشان پیغمبر عظیم الشان رسول اس عظیم رسول کا عظیم پروگرام ہوگا اور عظیم کام ہوگا یتلو علیہم آیاتی کا جو پڑھتا ہو ان پر تیری آیت یتلو علیہم آیاتی کا پہلا کام جو پڑھتا ہوگا ان پر تیری آیت دوسرا ویو الم اور سکھاتا ہوگا ان کو الکتاب <الْكتابة> کتاب کے معانی بیزاوی یہ معنی کرتے یو علم کتابہ کیونکہ کتاب کے الفاظ تو یتلو علیہم آیات کا میں داخل ہے تو صرف الفاظ نہیں بلکہ یو علم کتابہ اور سکھاتا ہو ان کو سمجھاتا ہو ان کو تعلیم دیتا ہو ان کو کتاب کی ول حکمت جب قرآن میں کتاب کے مقابلے میں آ جائے تو یہ بمانے سنت ہوا کرتا ہے شان ور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے قرآن میں حکمت بمقابل کتاب بمانے سنت رسول ہوتا کیوں حکمت علم کے موافق عمل کو کہتے ہیں حکمت علم کے مطابق عمل کو کہتے ہیں اور علم کے مطابق کتاب کے مطابق عمل سنت ہوتا ہے سنت کیونکہ کتاب نے نبی کی اتباع کی دعوت دی اور حکم کیا تو حکمت بمانے سنت نبی بھی بشر تھے اسی لیے کہ وہ طریقہ دکھ سکھا دے دوسرے انسانوں کو عمل کا کتاب پر تو صرف علم نہیں عمل بھی مقصود ہے کتاب پر وہی علم اور تعلیم دے ان کو کتاب کی یعنی کتاب کے معانی ان کو بتائے و اور تعلیم دے ان کو کتاب پر عمل کرنے کی عمل کرنے کی تعلیم دے حکمت طریق عمل ویو یہ مقصود ہے اور پاک کر دے اللہ ان کو تزکیہ تو کام اللہ کا ہے لیکن نبی کو کی طرف اس کی نسبت مجازن ہے مجازن ہے تو ویوزکی ہم اور پاک کر دے ان کو اخلاق رضیلا سے عقائد فاصدہ سے ان نکان تل الحکیم بے شک تو خاص تو غالب ہے العزیز بلاوا سے تعلم دے سکتا ہے الحکیم لیکن بلا واسطہ نہیں دیتا کیونکہ اس میں تیری حکمتیں ہیں تو علم بل واسطہ دیا کرتا ہے بل واسطہ دیا کرتا ہے ابراہیم کی نیت درجے کا حصول تھا اور حصول درجے کا تذکیہ مرتبہ رابعہ ہے یوزکی اس راب مرتبہ چوتھے مرتبے کے لیے پہلے اللہ کی آیات کی تلاوت الفاظ دوسرا معانی تیسرا اس پہ عمل کے طریقے نے سنت سیکھیں گے تو چوتھے مرتبے پہ تزکیہ ہو جائے گا قرآن کریم میں یہ آیت اس قسم کی تقریبا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکاون میں بھی ہے سوریہ عمران کی ایک سو چون سٹھ اور سورے جمعہ کی آیت نمبر دو میں بھی پروگرام رسول اسی طرح ذکر کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت میں چار باتیں ہیں ایک شان رسالت رسولم منہم بہت بڑے اور شان یہ ہے کہ انبیاء ان کی آمد کی دعائیں کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا دعوت ابھی ابراہیم و شرا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بائی عیسہ کی بشارت ہوں تو ان دعوت وبی ابراہیم وب شرا عیسہ تو شان رسول ذکر ہوا دوسرا پروگرام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کا پروگرام کیا ہوگا یتل علیہ آیاتی کا ویو الْكِتَابَ الک ویک ماتا ہم <وَيُزَكِّهِم> اللہ کی کتاب کے الفاظ اور معانی اور اس پہ عمل کے طریقے لوگوں کو سکھائے گا اور لوگوں کے اخلاق اور عقائد کی کا تذکیہ کرے گا یہ رسول کا پروگرام ہے تو وارث رسول کا بھی یہی کام ہوگا قرآن اٹھا کے پھیل جاؤ دنیا میں اصلاح کے لیے تیسرا شانِ صحابہ تیسرا مسئلہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت بیان ہوئی اشارہ اس طرف تھا کہ صحابہ کتنے بڑے کہ اللہ نے ان کے لیے امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا تھا کہ نبی اللہ کی کتاب اللہ کے ان بندوں کو پڑھائے اور سکھائے عمل کے طریقے سے کھائے اور ان ان کا تزکیہ فرمائے صحابہ کی بڑی شان ہے اور چوتھا نصاب مدرسہ ذکر ہوا مدرسے کا نصاب تربیت اور تعلیم کے لیے پہلے الفاظ کی تلاوت سیکھنا یتلعلیہ حمایاتی کا تو دوسرے درجے میں کتاب کے معنی سیکھنا یعلمہم المحم تو تیسرے درجے میں والحکمہ سنت تو چوتھا مدارس میں تزکیے کا شعبہ بھی ہونا چاہیے ابراہیم صفی نفسا اور یہاں تین باتیں بھی ذکر ہو گئی یاد رکھنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تین باتوں کی طرف اشارہ ہے کام کرنے کے لیے تین شرائط ہیں ایک اخلاص ہے اخلاص دوسرا صحیح لیڈر اور تیسرا صحیح نصاب مدرس بھی صحیح ہو نصاب بھی صحیح ہو اور اخلاص بھی ہو تو کامیابیاں ملیں گی الحمدللہ جماعت اشاعت و توحید و سنت کی بنیاد بھی اخلاص پہ تھی اور اس کا مشن بھی اخلاص ہی کے ذریعے چل رہا ہے اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی کی سنت کو عالم میں عام کرنا یہ اس جماعت کا وطیرہ ہے اس جماعت کے مشائخ بھی کیا بڑے لوگ تھے اللہ زندگیاں مٹا دی جہان اور جان لٹا دی اللہ کی کتاب پر صحیح لیڈنگ کے قابل تھے اور آج بھی ہمارے قائد محترم شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم العالیہ تمام عالم اسلام کے وہ لیڈر ہیں جن کی زندگی قرآن اور حدیث کے دروس میں ہی گزرتی ہے اور دنیا میں سب سے بڑا درس قرآن دینے والے یہی ہیں جماعت اشاط التوحید و سنا کے قائد جماعت دینی مذہبی سیاسی ہر قسم کی ہیں لیکن دنیا میں واحد جماعت اشاط التوحید و سننا ہے جس کا قائد اور امیر وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا درس قرآن اس وقت دے رہا ہے سب سے بڑا درس قرآن دنیا کا اللہ حالات کو صحیح اور درست فرما دے بیک وقت ہمارے مرکز دار القرآن میں درس قرآن میں چالیس سے پچاس ہزار علماء طلبا شامل ہوتے ہیں بہت بڑی بات ہے ہمارا نصاب بھی بہت اعلی ہے قرآن قرآن ہمارا منشور اول ہے نصاب ہے اس کے علماء بھی قرآن کے ساتھ نسبت وفا بنائیں گے طلبا بھی بنائیں گے عوام امی لوگ جو بھی اس جماعت کا کارکن بنے گا یا قرآن سکھانے والا ہوگا یا قرآن سیکھنے والا ہوگا یا قرآن والوں کی خدمت کرنے والا ہوگا کیا بڑی بات ہے کن عالمن او متعلمن او خادمن ولا تک راب انفتحل یا بیان کرنے والے عالم بن جاؤ یا سیکھنے والے متعلم بن جاؤ یا ان دونوں کی خدمت کرنے والے خادم بن جاؤ چوتھے نہ بن نہ ہلاک ہو جاؤ گے جماعت میں ہلاک ہونے والے کو رکنیت نہیں دی جاتی یا عالم یا طالب یا خادم ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے تو یہ تین باتیں یاد رکھنا کامیابی کے لیے اخلاص صحیح قیادت اور صحیح مدرس اور صحیح نصاب اور دستور اور منشور ومیر غب ترغیب تبلیغ و میر غب من بمان اللہ ہے وہ رب املتی براہیم اللہ یا رغیبہ کا سیلا جب آن آ جائے تو مراد اس سے بے رغبت ہونا ہے بے شوق اعراض اور جب رغیبا کا سلا با آ جائے تو بمانے محبت ہوتا ہے جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو بیس میں وہاں با ہے تو معنی محبت ہے رغ اور یہاں آن ہے تو معنی اعراض آراز یہ ترغیب تبلیغ ہے وہ می رب وتی ابراہیم اللہ منصفی حن افسہ اور نہیں پھرتا اعراض نہیں کرتا منہ نہیں پھیرتا ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اللہ من صفیہ نفس ہو مگر وہ پھرتا ہے جس نے بے وقوف کر دیا اپنے آپ کو اے حامی کا ہو یا ضلع نفسہ ہو اس صورت میں تین بے وقوف ذکر ہوئے پہلا جو صحابہ کو صفحت کی نسبت کرے آ مینو کما من سالو مینو کما آمن, آمن صفہا تو اللہ نے فرمایا آلہ انم ہوم صفہا اولا کل یا عالمون جو صحابہ کو بے وقوف کہے تو یہ بے وقوف ہے صفی صفہ یہی ہے دوسرا بے وقوف یہاں ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرنے والا صفحہ نفسہو ہے ہمیں ہے یا نفس ہو ہے یہ ہے دیتے ہوئے سبق کی نومان تو یہ تمام کھڑے نے اور تیسرا بے وقوف دوسرے سپارے کی پہلی عائد سقولا سما و اللہ قبلتی ہی ملتی کانو علیحا قل اللہ ہل مشرق المغرب نبی کے فیل پہ اعتراض کرنے والا بے وقوف ہے تین بے وقوف جو صحابہ کو نسبت بے وقوفیگی کرے وہ بے وقوف ملت ابراہیم سے منہ پھیرے وہ بے وقوف رسول اللہ کے فیل پر اعتراض کرے وہ بے وقوف اور فقاہ کہتے ہیں بے وقوف کے پیچھے مستقل نماز نہیں ہوتی ہم ملت ابراہیمت دلر جزتا تو سوا وہ يَرْغَبُ غب و املت ابراہیم اللہ منصفی حنفس اور منہ نہیں پھیرتا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے مگر وہ جس نے بے وقوف کر دیا اپنے آپ کو والدی نہ فِي دنیا اور یقیناً ہم نے چنا تھا ان کو دنیا میں دنیا میں اس مسئلے کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے چُنا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خدمت کی ہے تو اس طرح کون کر سکتا ہے والا قدست فینا فت دنیا اور یقیناً یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نے ان کو چنا تھا تو آخرت میں نہیں ف دنیا وال آخرہ ہے کیونکہ وین فلاخرت المن صالقین اس پہ دال ہے منل صالحین الفائزین مراد ہے جنتی کامیاب ہونے والے تو یقینا ہم نے چنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اور یقینا یہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے آخرت میں لمین الصالحین کامیاب ہونے والوں میں سے وسا بہا ابراہیم بنی ہی یہ تیسرا مقصد ہے دو مقاصد ذکر ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے واقع کے ایک بیت اللہ بنیت لوحید فلیمہ تشری کونفی انتہرا بیتیہ میں اس کا بیان ہوا دوسرا آخری پیغمبر دعا ہے تمہارے بڑوں کی تو تم ان کا خلاف کیوں کرتے ہو ربنا و باطفی ہم رسولم منہم اور یہ تیسرا توحید اتفاقی مسئلہ ہے بین الانبیاء تو تم اس میں اختلاف کیوں کرتے ہو خصوصاً تمہارے آبا انبیاء نے تو اس پہ وصیت بھی کی تھی ووسا بھی ہا ابراہیم و بنی ہی و اور حکم کیا تھا اس توحید کے مسئلے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا تھا یہ حکم وسا حکم کی جگہ وسیعت کا لفظ اس میں بہت سے فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ وسیعت علیق بالقبول ہوا کرتی ہے وسیعت کیا ہوتی ہے وسیعت مرنے والے کی آخری بات کو کہا کرتے ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے جب تک اللہ کے قانون کے خلاف نہ ہو تو یہ علیق بالقبول حکم ہے ووسا دوسرا وسیعت اخلاص سے بھری ہوئی ہوتی ہے آخری آخری باتیں ہیں لوگ سچ بولتے ہیں دل سے بہت کہتے ہیں تو یہ آخری باتیں وسیعت اخلاص پہ بنا ہوتی ہے اور تیسرا وسیعت نسخہ سے پاک ہوتی ہے انسان زندہ ہو آج ایک بات کر لیتا ہے تو کل اپنی بات کو بدل لیتا ہے میں نے یہ کہا تھا لیکن میں سمجھا نہیں تھا اب یہ نہیں یہ حکم ہے لیکن وسیعت کرنے والا تو فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو منسوخ نہیں کیا جاتا بس وہ بات رہ جاتی ہے تو یہ حکم علیق بالقبول بھی ہے اخلاص سے بھرا ہوا بھی ہے اور یہ حکم منسوخ ہونے سے بھی پاک ہے اسی لیے وسع کہا اور حکم کیا تھا وصیت کی تھی بیہ اس توحید پر اچھا عکایت رہ گئی آپ کہاں سو رہے ہو اس قالہ رب اسلم قال اسلمت لرب رب العالمین جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام سے ان کے رب نے تابیداری کرو جب بھی کہا تھا یہ ظرف عامل ہے استفع کے لیے ہم نے چنا تھا اس کو جب بھی اس کے رب نے ان کے رب نے ان کو کہا اسلم گردن رکھ دیجئے تابے کر لے جو حکم بھی ہوا تو کالا اسلم تو لرب اسلم نفس کئی اللہ یا فوز امر کئی اللہ تو قال اسلم تو یہ کامل جواب ہے علماء لکھتے ہیں کہ یہ کامل جواب دیا ہے حتیٰ کہ آگ میں گرائے جا رہے تو کسی سے امداد نہیں مانگتے بس اسلمت تلے العالمین میں نے اپنی گردن رکھ دی یعنی تاب کر دی رب العالمین کے سامنے اپنی گردن کو رکھ دیا و ابراہیم و بنی ہی اور وسیعت کی تھی اس توحید پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اپنی اولاد کو و یاقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی تھی فرمایا تھا یا بنی ان اللہ کم الدینہ اے میرے بچوں اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے دین کو الدین استفال کم الدینہ یہ دین ادین الفلام کمال کے ہیں یہ کامل دین دین توحید دین فطرت دین اسلام اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے سوریا عمران آیت نمبر انیس اور پچاسی اندینہ اند اللہ اسلام اور میں اب تک یہ غیر علسلام دینا فل دوسری آیت میں ہے تو ان اللہ ان اللہ صفا القم بے شک اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو دین توحید کو دین متین دین فطرت کو فلا تموتن اللہ وانتم مسلمون تم تن اللہ ون تم تو مت مرو تم مگر اس حال میں کہ تم ہو تاب کرنے والے اس دین کی اللہ کے دین کی فلاں تم اب یہاں یہ نفی موت سے نہیں ہے نفی دا آدم موت نہ نہ دا بلکہ دا آدم اسلام نہ دا داندا چم رہے مت مرو دوسرا یہ کہ موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا موت کسی کے اختیار میں تو نہیں ہوتی کہ تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ ہو تم مسلمون وان تم مسلم تو آیا موت کا اختیار کسی کے پاس ہوتا ہے یہ استقامت کی ترغیب ہے ہمیشہ اللہ کے قانون کی پابندی کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا کہ تمہیں موت آئے تو موت حالت اسلام میں آئے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کیوں اس لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے اور وہ ساعت موت ہو جائے اس وقت تمہاری موت آ جائے تو تمہیں نافرمانی میں موت آ جائے گی پتہ نہیں کہ کون سی ساعت موت کی ہوگی تو ہمیشہ تابے کرتے رہنا کہ تمہیں موت بھی تابے میں آئے اشرف رحمت علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ملومت جو انسان جس مشغلے میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اللہ اسے موت بھی دیتا ہے پھر حدیث میں آتا ہے جو جس حال میں مر جائے تو اس حال میں قبر سے اٹھایا جائے گا ہمارے اکثر مشائق قرآن پڑھتے پڑھتے مرے فوت ہوئے ہیں تو کیا بڑی بات ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہی قبروں سے اٹھائے جائیں اوہو ابراہیم علیہ السلام کے چار بیٹے تھے ایک اسماعیل حاجر بی بی سے تھا اور ایک اسحاق جو سارا بی, بی سے تھا ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا مدین تھا جو کتورا سے پیدا ہوا تھا کتورا سے قطورہ بی بی شعیب علیہ السلام کی قوم اسحاب مدین اور ایک چوتھا بیٹا تھا یہ دو تو انبیاء ہیں چار اولاد میں سے دو انبیاء اسماعیل اور اسحاق بنی اسرائیل کی اکثر انبیاء اسحاق کی اولاد میں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ام کن تم شہادہ ادھور یاقوبل موت تھے تم حاضر جبکہ حاضر ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو موت کی علامات یہود کہا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو یہودیت کی وصیت کی تھی تو جواب ام کنتم تم شہادا ادھور یعقوبل موت آئے تھے تم حاضر اس وقت جب کہ حاضر ہو گئی تھی یعقوب علیہ السلام کو موت جب موت آ گئی تو پھر اس قال بنی موت آنے کے بعد کیسے کہا اپنی اپنے بیٹوں سے تو یہاں یہ جان لو کہ موت سے مراد مقدمات موت ہے امام کرتبی نے لکھا اد حادر ہے یاقوبل موت مقدمات ہواس ولو حضر موت لما ام کن اینش لما ام شے شئن... اگر موت آ تو موت کے بعد تو کچھ کہنا ممکن ہی نہیں اس لیے موت سے مراد موت کے مقدمات یعنی سکرات الموت زن قدن جسے کہتے ہیں ہم کن تم شہدائے حضرت یعقوبل موت تھے تم حاضر اور موجود اس وقت جب کہ آ گئی یعقوب علیہ السلام کو ظاہر ہو گئی علامات موت کی اس قال علی بنی ہی جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے اولاد سے فرمایا ما بدون من بعدی کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد من دیے بادم موتی میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے قالو تو انہوں نے کہا نابو الحق کا و الہ بائی کا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے کی آپ کے آبا کے الہ کی آبا کون ہے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہے اسحاق تو چچا تھے اسحاق باپ تھے یعقوب علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام دادا تھے اور اسماعیل چچا تھے تو چچا پہ بھی اطلاق اب کا ہوتا ہے الام و سن ابھی ہی حدیث میں آتا ہے انسان کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے سن منڈوی یعنی د پلا او دترڈ یو وینی کا کہنا یو وین وی چچا بھی سن و ابھی ہی اپنے باپ کی طرح جان ادب اس کا کیا کرو کالون بدھ الہ کا وح بائی کا کہا انہوں نے ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا کے الہ کی جو کہ ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق ہے تو یہاں توہم پیدا ہوا احتمال تعدد کا پیدا ہوا کہ آیا آلیہ تو بہت ہے ایک تیرا الہ ہے دوسرا تیرے آبا کا الہ ہے تو جواب نہیں نہیں اللہ واحدہ الحم واحدہ تعدد کا احتمال قطع ہو گیا اس سے ختم ہو گیا وہ الہ جو یک تنہا ہے یک اور یکتا اور ایک ہے ونحن نلو مسلمون اور ہم اس خاص اس اللہ کے سامنے اپنی گردن کو رکھنے والے ہیں مسلمون فی العلم والعمل علم و عمل میں اللہ کی تاب کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا تل کا امت قد یہ ایک گروہ تھا انبیاء کا کہ گزر گیا چلے گئے تل کا امت ان قد دنیا سے چلے گئے لہ ماں کسبت و لکما کسب ان کے لیے بدلہ ہوگا اس کا امت قرآن میں متعدد معنی پہ مستعمل ہے امت بمانے جماعت الانبیاء جیسے یہاں تل کا امت ان امت بمانے نفس جماعت جیسے سور قصص کی آیت نمبر 23 امت بمانے زمانہ رحو باد امتن سور یوسف کی آیت نمبر 45 امت بمانے دین سور زخرف کی آیت نمبر 23 میں ہے امت رجول متی کو بھی کہتے ہیں سور ناہل کی ایک سو بیس نمبر آیت ان ابراہیم کان امتن قونی تھت امت امبیا کے تابے داروں کو بھی کہا جاتا ہے آ رہا ہے ان شاء اللہ کدالی کا جم امتم وس آتا سور بقر کی آیت نمبر ایک سو امت بمانے جماعت دعوت کنتم تم خیر امت نخرجت للناس جماعت دعوت سوریا عمران کی آیت نمبر ایک سو چار میں یہاں امت سے مراد جماعت الانبیاء تلک کا امت انقت خالت یہ ایک گروہ تھا انبیاء کا یقیناً گزر گیا دنیا سے چلا گیا لہا ما کا ان کے لیے بدلہ اس کا ہے جو انہوں نے کیا ولا کم کا سب تم اور تمہارے لیے بدلہ اس کا ہوگا جو تم کرو گے تو تم نے کیا ولا تس الما کانو یا اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو یہ عمل کرنے والے تھے یہ رد ہے وسائل شرکیا پر انبیاء کا عمل تو انبیاء کے لیے تم اس کے ان کے عمل کی وسیلے کیا مانگ رہے ہو تم سے ان کے عمل کا نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے تمہارے عمل کا بھی نہیں پوچھا جائے گا ہر کسی کا تو اپنا عمل ہے کا سبت ولا کا سب تم ہم ہمارے پشتوں کے شاعر ہیں سوفی عبد الرحمن بابا وہ کہتے ہیں کمانا وی چپک پل خیستنوی سوکھان دی خائش د مورونیا د قیامت پورس خدا تپوس بنوی چت زوے وے دفلانا یا دفلانا جو دلہن خود خوبصورت نہ ہو تو اس کی ماں اور نانی اور دادی کی خوبصورتی اور حسن پہ کوئی کیا کرے گا قیامت کے دن تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کے بیٹے تھے اور کس کے اولاد میں تھے نہیں ہر کوئی اپنے عمل کے بارے میں جواب دہ ہوگا وکالو کنون اون سارا تہ تدو یہ زجر ہے اب کہتے ہیں یہ ہو جاؤ یہودی او سارا اول تنوی ہے نصرانی کہتے ہیں ہو جاؤ نصرانی تہ تدو تو راہ پالو گے یہودی کہتے ہیں یہودیت میں ہدایت ہے نصرانی کہتے ہیں یہ نصرانیت میں ہدایت ہے قل تو آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ اے بل ہودا بلکہ ہدایت تو ملت ابراہیم میں ہے حنیفہ حنیفہ جو کہ بیان کرنے والے تھے توحید کا اور رد کرنے والے تھے شرک کا ایک معنی کیا ہے خطیب صاحب نے شربینی نسراج المنیر میں وہ مانا ہے مائل تھے ادیان باطلہ سے دین حقہ کی طرف یکسو تھے مقاتل نے مانا کہ حنیف ان لیکن یہ مانا جو ہے مائل تھے ادیان باطلہ سے دین حقہ کی طرف یہ ہمارے اساتذہ کے نزدیک غیر مرضی ہے مرجو ہے کیونکہ اگر مائل تھے دیا باطلہ سے دین حقہ کی طرف تو مانا یہ ہوا کہ باطل پہ تھے لیکن حق کی طرف میلان تھا ان کا تو صحیح نہیں ہے یہ مقاتل نے مانا کیا مخلصن یک سو تھے بس مخلص کرا اور بہتر مانا حنیفن کا سورہ عال عمران آیت نمبر ستاسٹھ کی تائید کے ساتھ حنیفن بمانے ہر باطل کی جڑ نکالنے والا اور دین الہی کو قائم کرنے والا باطل کی جڑ نکالنے والا اور دین حقہ کو قائم کرنے والا حنیف کہلاتا ہے توحید کا بیان کرنے والا اور شرک کی رد کرنے والا بل اے بل ہودا ملت ابراہیم حنیفہ یا بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ہم تابے داری کرتے ہیں طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کے جو کہ بیان کرنے والا تھا توحید کا اور رد کرنے والا تھا شرک کا وہ ماکانہ من المشرقین مشرقوں میں سے نہیں تھے وہ نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے ایک مانا مشرکوں کے ساتھی نہیں تھے ساتھی مانا کہ ان کے ساتھ دوستی کو پالنے والے ہوتے اور شرک کی رت کو چھوڑنے والے ہوتے نہیں نہیں ما کا من المشرکین نہیں تھے وہ مشرقوں کے ساتھی اور مشرکوں میں سے یا خود بھی مشرک نہیں تھے یہ مانا تو یقیناً بعید عانل بہت بعید ہے کہ مشرک اللہ کے نبی سے اور پھر رئیس الموحدین سے تو نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے یہ مشرقوں کے شرک پر تا ہے مشرقوں کے شرک پر تاریخ ہے کہ او تم شرک کرتے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہو یاد رکھو ابراہیم مشرقوں میں سے نہیں تھے یا شرک چھوڑ دو یا ابراہیم کی تابے کی دعویداری چھوڑ دو ہم بھی کہتے ہیں تاریخ کرتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو اور بدعات کے بدعات کے مجموعے ہو دیوبند میں بدعات کی کوئی گنجائش نہیں تھی دیوبند میں بدعات کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور دیوبندیت اتباع رسول کا نام ہے اتباع شریعت اور سنت رسول کا نام ہے یا بدعات چھوڑ دو یا دیوبندیت کی دعوے داری چھوڑ دو تاریخ کرتے ہیں ہم ان پر جیسے یہاں تاریث ہے وما کا نمن المشرقی کو بل وما ضل البراہیم و اسماعیل واقل اسباتی وماتی اموسا وعیسا وماؤتی انبیون ربیم کہہ دیجیے یہ راستہ ایمان کا اور ہدایت کا کہہ دیجئے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل ہوا ہے ہماری طرف اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف ول اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر اثبات ثبت کی جمع ہے قبیلے کو کہتے ہیں مبارک قبیلے بنی اسرائیل کے اولاد یعقوب وماوتی یا موسا وعیسہ اور ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو دیا گیا ہے موس علیہ السلام اور عیصٰ علیہ السلام کو وماؤتی ان نبی یون اور ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو کہ دی گئی ہیں پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دیکھے ایمان میں قرآن کو مقدم کر دیا اور دوسرے انبیاء کی وحی کو موخر کر دیا مانا دوسرے انبیاء کی وحی کو قرآن کے ترازو پہ تول کے ماننا ہے پہلے ایمان ان ضلع علینا ہے اس کے بعد یعنی معلینا کا ایمان تفصیلی ہے اور دوسرے انبیاء پہ جو نازل ہوا وہ ایمان اجمالی ہے ہمارا لا نفرق و حد حادم فرق نہیں کرتے ہم ان انبیاء میں سے کسی ایک میں لا فرق یہ نفی فرق ایمانی کی ہے فرق رتبی کی نہیں ہے رتبے اور درجے میں تو فرق ہے نفس ایمان میں فرق نہیں جس طرح ہم محمد الرسول اللہ کو برحق مانتے ہیں اس طرح ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اموسا اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام علیہم وعلیٰ نبی السلامات و تسلیمات کو بھی ہم حق مانتے ہیں تو نفس ایمان میں فرق نہیں کرتے فرق رتبے اور درجے کا تو ہے تلکر رسول فغول بعدہم ہم بعد بعد میں آنے والا ہے تیسرے سپارے کی پہلی آئے تیسرے پارے میں تو یہ نفی ہے فرق ایمانی سے فرق رتبی سے نفی نہیں ہے لان فر قبئی نا ہادم فرق نہیں کرتے ہم کسی ایک میں کے درمیان ان میں سے کسی ایک کے درمیان عیسائیوں کی طرح نہیں ہے کہ عیسیٰ کو مانتے ہیں تو دوسروں کو نہیں مانتے یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ موسا اور ہارون کو مانتے ہیں اوروں کو نہیں مانتے نہیں نہیں ہم تو سب انبیاء کو مانتے ہیں لا فرری قبینہ حدمن ہوم تو یہ بھی فرق ہے کہ ایک کمیلاد مناؤ دو اوروں کا نہیں مناؤ پھر چاہیے تو یہ کہ میلاد اگر دین ہے تو سارے انبیاء کا منانا چاہیے تو سال میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش میلاد مناؤ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش میلاد روزانہ تین سو ساٹھ دن ہے سال میں تو روزانہ کتنے ہو گے۔ دوسرا کوئی کام ہی نہیں بس روزانہ سینکڑوں میلاد ہی منانے پڑیں گے تمہیں ہزاروں میلاد مناؤ گے روزانہ نہیں نہیں لا و فر قبئی منہم نہن لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم ہیں خاص اللہ کے سامنے اپنی گردن رکھنے والے مسلمون درجات توحید کی طرف اشارہ ہے اسلام میں توحید فلوحیت نہن الہو مسلمون میں توحید فلولوحیت کی طرف اشارہ بعد میں آ رہا ہے نہن الہو عابدون تو نہن الہو عابدون میں توحید فی صفات کی طرف اشارہ ہے اور پھر آخر میں آ رہا ہے آیت نمبر ایک میں نحن الحو مخلصون اس میں اشارہ توحید فی ربوبیت کی طرف ہے تفسیر سعدی نے یہ لکھا ہے یعنی ہم توحید فلعلوحیت اور توحید ففات اور توحید فربوبیت سب قسم کی توحید کو مانتے ہیں نحن الہو مسلمون ہاں لہو جارے مجرور کو مقدم کیا ہے حسر کے لیے تخصیص کے لیے اور ہم خاص ایک اللہ ہی کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں خاص ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں مسلمون ایمان انبیاء پر لیکن عبادت اللہ پر عبادت اللہ کی انبیاء پر ایمان تو ہے لیکن انبیاء کی عبادت نہیں کرتے عبادت تو ایک اللہ کی کرتے ہیں نحنو الح مسلمون تو ہم ہیں خاص ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ایک اللہ ہی کے قانون کی پاسدری اور حکم کی تابے کرنے والے فینامنو بھی مسلم تم بھی فقد فقول فین نما فی شق فصیق فی وَهُوَ اللہ الْعَلِيمُ ربط ما ماں سباقہ کے ساتھ یہ تمام امبیائی کرامبر حق ہیں لیکن اتباع محمد واجب ہے محمد الرسول اللہ کی تاب داری واجب ہے ادیان تو تمام حق ہیں لیکن واجب الاتباع دین محمدی ہے دین اسلام ہے جیسے صحابہ محمد الرسول اللہ کے تابع دار ہے اسی طرح تابع دار محمد الرسول اللہ کے بنو تو ہدایت پاؤ گے فائن آمنو بھی مسلم آمن تم بھی اگر یہ لوگ ایمان لے آئے بمثل ما اس ایمان کی طرح آمن تم بھی کے ایمان لائے ہو تم اس پر صحابہ سے خطاب ہے صحابے کرام سے خطاب ہے جس طرح تم ایمان لائے ہو اگر اس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے تو فقدہ تدو یہ کامیاب ہو جائیں گے زائدہ ہے بے میں یا مثل زائد ہے یا ما زائد ہے تو تین قسم کی تفسیر ہے فین آمنو ایمان مسل ایمانی کم باضائدہ ہو گیا اگر ایمان لے آئیے لوگ ایمان تمہارے ایمان کی طرح تو فقا دہتا یہ کامیاب ہو جائیں گے ابن المباری نے یہ معنی کیا ہے آمن ایمان مسل ایمانی کم فقد دہ یا مثل زائد ہے تو اس طرح ہے فین آمنو بیمامن تم بھی ہی فق دہ تفسیر مدارک نے مانا کیا ہے یا ما زائدہ ہے یہ معنی بھی تفصیر مدارک نے کیا اور خطیب صاحب نے بھی کیا فین آمنو بی مسل ما زائدہ ہے اصل میں آیت پیشکال تھا اگر یہ لوگ ایمان لے آئے بمثل ما آمن تم بھی ہی مسلے اس کے ما جس پر تم ایمان لائے تو جس پر تم ایمان لائے اس کے مثل پر یہ لوگ ایمان لے آئے اس پر نہیں اس کے مثل پر یہ لوگ ایمان لے تو کامیاب ہو تو اللہ کا تو کوئی مثل ہے ہی نہیں صحابہ تو اللہ پہ ایمان لائے تو اب ہدایت کو منحصر کیا اللہ کے مثل پر ایمان لانے پر تو اس لیے ہم نے یہ توجیحات ذکر کر دی یا مثل زائدہ یا با زائدہ یا ما زائدہ ہے تو تینوں توجیحات صحیح ہیں اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اس کی طرح کہ جس پر تم ایمان لائے ہو فق دہ تو یقینا یہ کامیاب ہو جائیں گے ہدایت پا لیں گے ہدایت حاصل کر دیں گے ہدایت کا انحصار صحابہ کی اتباع پہ کیا گیا اور ہدایت کا انحصار نبی علیہ السلام کی تابیداری پہ کیا گیا وین تتی اوہ فق دہ و ان تتی اہ تہ تدو تتی اوہ تہ اگر تم لوگوں نے میرے نبی کی تابے داری کی تو ہدایت پالو گے یہاں نبی کے رفقا اور اصحاب کی تابے داری میں ہدایت کو منحصر کر دیا کیونکہ صحابہ نبی کے تابے دار تھے تو صحابہ کی تابے داری نبی کی تابے داری ہے اور نبی کی تابے داری ہدایت ہے تو صحابہ کی تابے داری بھی ہدایت ہے فی نامنو بھی مصر مامن تم بھی فق دہ یہ لوگ ایمان لے آئے اس ایمان کی طرح کہ تم ایمان لائے ہو اس پر تو یقیناً یہ کامیاب ہو جائیں گے ان طول ہدایت پالیں گے اور اگر یہ لوگ پھر گئے فعین نما فی شقاق تو یقیناً یہ لوگ ہیں خلاف میں شقاق یہ لوگ خلاف میں ہیں حق سے شقاق قرآن میں متعدد معنی پہ مستعمل ہے شقاق بمانے خلاف سورہ نسا کی آیت نمبر پینتیس میں ہے اور شقاق بمانے زلالت گمراہی سور بکر کی آیت نمبر 176 میں ہے شقاق بمانے عداوت سر ہوت یا آیت نمبر 89 میں ہے ایک کم نبے 89 باہر العلوم میں سمرقندی نے یہ تینوں ذکر کیے اور یہاں یہ تینوں معانی لگتے ہیں شقاق بمانے خلاف یہ لوگ خلاف میں ہیں حق کے ساتھ یا فی شقاق یہ لوگ گمراہی میں ہیں یا فی شقاق یہ لوگ حق کی عداوت میں ہیں وہ فصف فی کا ہم اللہ ہو جلدی ہے کہ کافی ہو جائے گا تیری طرف سے ان کو اللہ فصیق فی کا اللہ یعنی جب تم اپنے منشور پہ اپنے مسئلے پہ قائم رہو تو اللہ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا وہ ہوا مبتدا ہے سمیع العلیم خبر ہے اور مبتدا اور خبر دونوں کا معرفہ ہونا مفید للحسر ہے مفید للحسر ہے تو وہ اسمی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے سننے والا اور جاننے والا ہے فصیکفی کا حم اللہ جلدی ہے کہ کافی ہو جائے گا آپ کو ان کی طرف سے اللہ یا کافی ہو جائے گا آپ کی طرف سے ان کو اللہ آپ کا بدلہ اللہ ان سے لے لے گا نبی علیہ السلام سے یا اللہ آپ کو ان سے مستغنی کر دے گا کافی ہو جائے گا آپ کو ان کی طرف سے اللہ یا فص فی من کا ہم اللہ ہو یہ وہ آیت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا خون اس آیت پہ گرا تھا شہادت کے وقت اس آیت پہ خون گرا تھا پڑھ رہے تھے آج بھی وہ نسخہ مصحف عثمانی وہ محفوظ ہے ایک عجائب گھر میں جس پہ خون گرا تھا ہر شہید کی شہادت کے لیے گواہ ہوں گے عثمان کی شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن ہوگا فصف فی کا اللہ جلدی ہے کہ کافی ہو جائے گا آپ کو ان کی طرف سے اللہ یا جلدی ہے کہ کافی ہو جائے گا آپ کی طرف سے ان کو اللہ آپ کا بدلہ اللہ ان سے لے لے گا اللہ نے لے لیا عثمان کے شہیدوں سے شہادت کا بدلہ ظالموں سے اور خاص یہ اللہ سننے والا قبول کرنے والا العلیم جاننے والا ہے سبغت اللہ اے سب بھیگو اللہ رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں تم رنگ یہودیوں کا چھوڑ دو تہذیب نصرانیوں کی چھوڑ دو سبغت اللہ اے سبغات اللہ الزمو دین اللہ مفس دین مانا کرتے ہیں الزمو دین اللہ لازم کر دو لازم ہو جاؤ اللہ کے دین کے ساتھ ملزم ہو جاؤ شبغات اللہ رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں ومن احسن من اللہ سبغا اب تو اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کے طریقے برے ہی لگتے ہیں مسلمانوں تہذیب میں ہو تم نسارا تمدن میں یہود یہ وہی مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائیں ہنود طور طریقے یہودیوں عیسائیوں کے آج مسلمان اتنے ہی گر گئے کہ یہ ہنود ہندو جیسی گری ہوئی قوم بھی مسلمانوں کو دیکھ کے شرما جاتی ہے کیا حال ہے سبغت اللہ رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں لازم ہو جاؤ اللہ کے دین کے ساتھ جوکش ہے اور کلک ان اللہ دین وہ من من اللہ سبغا کون ہے زیادہ خوبصورت اللہ سے رنگ میں یعنی دین میں اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہوگا اللہ کے دین کے سے زیادہ خوبصورت دین اور طریقہ کس کا ہوگا ونحن لَهُ عَابِدُونَ اور ہم ہیں خاص ایک اللہ کی عبادت کرنے والے توحید فصفات کل اتوحا جو اللہ کہہ دیجیے آیا تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ في اللہ فی توحید اللہ اللہ کی توحید میں وہ ہوا رب و اور حال یہ ہے یہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی پالنے والا پالن ہار اور پروردیگار ہے تمہارا بھی پالنے والا پالن ہار اور پروردیگار ہے ہمارا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے ہمارا بھی حاکم ہے تمہارا بھی حاکم ہے اس اللہ کے فیصلے ہم سب پہ جاری ہوتے ہیں ہم سب اس کی مملوک ہے مربوب ہے ولا نا آ مالونا ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے اعمال کا اور تمہارے لیے بدلہ ہے تمہارے اعمال کا تم جو کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے ہم جو کرتے ہیں ہمیں اس کا اللہ بدلہ دیتے ہیں یہ اعلان برات ہے بائی کاٹ ونہ نلو مخلص اور ہم خاص اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہیں اپنے دین کو اس میں توحید پھر ربوبیت کی طرف بھی اشارہ اخلاص جھگڑا اس فلہ تھا جھگڑا توحید میں تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں یہ جرم ہے ہمارا اسی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں وما منهم ان باللہ آگ میں جو گرائے جاتے تھے ان کا کیا جرم تھا اللہ پی ایمان رجول مومن نے بھی کہا تھا فرائنا سے اتختلونا رجولن ربی اللہ آیا تم ایک ایسے رجل کو قتل کرتے ہو جس کا کوئی دوسرا جرم نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے میرا رب ایک اللہ ہے یہ اس کا جرم ہے تو قلت نا فلّاہ کہہ دیجیے آیا تم لڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کی توحید میں وہ ہوا رب نا و یہ ہے اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے بدلہ اور جزا ہے ہمارے عمل کی اور تمہارے لیے بدلہ اور سزا ہے تمہارے عمل کی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہمیں خاص اللہ کے لیے خالص کرنے والے اپنے دین کو عبادت کو ام ان ابراہیم و اسماعیلا وقوبا وسبا یہ یہود اور نصارہ کے دعوے کی تردید ہے باطل دعویٰ ان کا یہ تھا کہ یہ کہا کرتے تھے یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے نصرانی کہتے تھے ابراہیم نسرانی تھے اللہ جواب دے رہا ہے امتقول آیا تم لوگ کہتے ہو ان ابراہیمہ کے بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کاندن تھے یہودی او نسارا یا تھے نصرانی دونوں کا اپنا اپنا قول تھا دونوں کی تردید قل تو کہہ دیجیے آپ عالم و ام اللہ آیا تم اچھا سمجھتے ہو یا اللہ اللہ تو فرما رہے ہیں سوریا عمران کی 67 ست نمبر آیت دیکھیں سوریا عمران تیسرا پارا آیت نمبر 67 ست ما کان ابراہیم یہودی نسریا ولا کن کا نا حنیفم مسلما وَمَا کا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ فرماتے ہیں ما کا ابراہیم و یہودیوں ولا نصرانیا نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نا نسرانی ولا کن کان حنیفم مسلم لیکن ابراہیم تو تھے حنیفن توحید کو بیان کرنے والے شرک کی تردید کرنے والے مسلمن اللہ کی بندگی کرنے والے اللہ کے قانون کے تابے دار تھے وما کا نمین المشرقین نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرقوں میں سے تو ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اللہ فرماتے ہیں کل تم عالم آیا تم لوگ خوب جانتے ہو ام اللہ یا اللہ سمجھتا ہے ومن ازلم ممن اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے چھپا دیا اس گواہی کو جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے من اللہ یہ متعلق ہے شہادت کے ساتھ یعنی وہ شہادت جو اللہ کی طرف سے حاصل تھی اس نے اس کو چھپا دیا تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا امام راضی نے تفسیر کبیر کی چوتھی جل صفحہ کاسی پہ لکھا شہادت و طوراتی اعلیٰ انل امبیا کانو عالت توحیدی ول حنفیتی شہادت و تواتی ول انجیل اعلیٰ انل امبیا کانو عالت توحیدی ول تو اور انجیل میں یہ گواہی تھی کہ امبیا دی نے توحید اور حنفیت پہ تھے ہنف حنیف کی کمانا ہم نے کر دیا ومن ازلموں یہاں بھی ازلموں اس میں تفضیل کا سیغ با اعتبار نو آ چھپانے والوں کی نوع میں سے سب سے بڑا ظالم جو اللہ کی شہادت کو اللہ کی طرف سے شہادت کو چھپائے من ازلموں کون ہے بڑا ظالم ممن اس سے قتم شہادتاً جو چھپاتا ہے گواہی کو امدہ جو گواہی اس کے پاس تھی مین اللہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ بھی غافیل نامہ اور نہیں ہے اللہ نا خبر اس سے جو کہ تم عمل کرتے ہو تمہارے عمل سے اللہ نواقف نہیں ہے خبردار ہے تل کا امت قد خلط لہامہ کسبت و لک اما کسب ایک گروہ تھا امبیا کا یقیناً گزر گیا لہامہ کا سبت ان کے لیے بدلا تھا اس کا جو انہوں نے کیا تھا والا کما کا سب تم اور تمہارے لیے بدلا ہوگا اس کا جو تم کرو تمہیں بھی کچھ کرنا چاہیے نا ساری زندگی آبا آبا آبا کرتے گزار دی لئی سلفتہ می اکولو کا نہ ابی لئی سلفتہ می اکول کا نہ ابی بلفتہ بل می کو لوہا انزا وہ تو جوان نہیں جو ساری زندگی آبا آبا کرتا رہے بل فتح می کو لہا جوان تو وہ ہے جو کہے میں یہ ہوں میں دیکھو میں نے یہ کیا اپنا کچھ کرو پہلے بھی یہ فرمایا اب دوبارہ یہ تاکید ہے تکرار آبس نہیں ہے بلکہ یہود اور نصارہ اہل کتاب کے زام پر مقرر تاکید کے لیے رد کی گئی تِلْكَ کا قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ یہ گروتا یقیناً گزر گیا ان کے لیے بدلہ اس کا ہوگا جو انہوں نے کیا تھا دنیا میں اور تمہارے لیے بدلا اس کا جو تم کرو یا پہلے امتن سے مراد انبیاء تھے تو یا امتن سے مراد اسلاف ہے یہود کے یا بعض علماء نے لکھا پہلے امت سے مراد میں سابقہ کی طرف اشارہ تھا اس آیت میں امتن سے ام اس امت موجودہ کی طرف اشارہ ہے خطیب شربینی نے سراج المنیر میں یہ لکھا یہ ایک گروہ تھا یقیناً گزر گیا ان کے لیے بدلہ اس کا ہوگا جو انہوں نے کیا تھا اور تمہارے لیے بدلہ اس کا ہوگا جو تم کرولاس علون عما کانو یا ملون اور پوچھا نہیں جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو یہ لوگ عمل کرنے والے تھے سیقول قبلتی ہم کانو علیحا اب یہاں سے آٹھواں اعتراض ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے ساتواں اعتراض گزرا تھا اب یہاں آٹھواں اعتراض ہے منکرین رسالت کا آٹھواں اعتراض ہم تجھے اس لیے ہی نہیں مانتے کہ تم نے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس چھوڑ دیا نبی علیہ السلاط والسلام نے ہجرت کے بعد پندرہ یا سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی کیونکہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب بستے تھے تو ان کے قلوب کی تعلیف کے لیے ان کے قبلے کی طرف اللہ کو سجدے کیے تھے تو نبی علیہ السلا تو سلام مسجد ذل میں نماز پڑھ رہے تھے اتنے میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا قرآن نے یہاں سراہتاً اس حکم کو ذکر نہیں کیا معلوم ہوتا ہے وہ حکم تحویل قبلہ کا بذریعے وہی خفی ہوا تھا یہ دلیل ہے حجیت حدیث کی کیونکہ یہاں تو موترس کے اعتراض ذکر کرنے کے بعد تحویل قبلہ کی علت بیان ہو رہی ہے اور اگر امر بھی ہے تو اعتراض کے جواب کے بعد امر فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام یہ امر دوام اور استمرار کے لیے ہے تحویل قبلہ ہو چکی اب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو قرآن نے جواب دیا سیقول صفا یہ اعتراض کرنے والے تو بے وقوف ہے بعض الاما نے لکھا ہے کہ تحویل قبلہ دو دفعہ ہوئی ہے مسجد ذل قبل میں اور مسجد بنو سلمہ کی جو تھی اس میں بیت المقدس کی قبلے ہونے کی نسح آئی اب یہ نسخہ جزی ہے کلی نہیں ہے بیت المقدس کی دو شرافتیں تھیں ایک قبلہ اور دوسرا وہ مسکن انبیاء کا تھا تو اس کی اپنی عزت تھی تو اللہ نے ایک جز ختم کر دیا قبلہ نہیں رہا لیکن دوسری شرافت تو اب بھی ہے بیت المقدس کی وہ انبیاء کا مرکز رہا ہے نبی علیہ السلام کا قبلہ پندرہ یا سولہ مہینے رہا ہے تو وہ عزت تو اس کی اپنی ابھی بھی برقرار ہے اللہ بیت المقدس کو یہود کے پنجے سے آزاد کر دے سی قلصاؤ جلدی ہے کہ کہیں گے بے اوقوف یہ پہلا جواب ہو گیا تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے والے اللہ کے نبی کے فعل پر اعتراض کرنے والے صفحہ ہیں یہ تیسرا صفحہ تیر صفہ ذکر ہوئے نا صحابہ پر اعتراض کرنے والے اللہ انم الصفا ملت ابراہیمی سے منہ پھیرنے والے میئر غبو ام ملت ابراہیم اللہ منصفیہ نفسہ اور یہاں رسول اللہ کے فعل پر اعتراض کرنے والے سیقول الصفا الناس جلدی ہے کہ کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے صفحہ بے وقوف لوگوں میں سے ما ان قبلتی ہمتی کا نو علیحہ ما و یہ ماں استفام کے لیے ہے اور استفام استحزا کے لیے ہے کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے کا نو کے تھے اس یہ لوگ اس پر یہ جس قبلہ پہ تھے اور جس طرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے اس طرف کو اس قبلے کو اس سمت کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا یہ استضا کے لیے استفام تھا قل دوسرا جواب للہ المشرق والمغرب اللہ کے اختیار میں ہے مشرق اور مغرب اللہ کی مرضی اگر اللہ چاہے کہ بیت اللہ کی طرف میرے میری عبادت کرو تو ہم بیت اللہ کی طرف کریں گے اللہ چاہتا تھا کہ بیت المقدس کی طرف میری عبادت کرو تو ہم بیت المقدس کی طرف اللہ کو سجدے لگاتے تھے اور عبادت کرتے تھے ہم تو نہ بیت اللہ کو معبود مانتے ہیں نہ بیت المقدس کو معبود مانتے ہیں یہ تو قبلے ہیں ہمارا معبود تو اللہ ہے اللہ جس طرف چاہے ہم اس طرف ہی اللہ کی عبادت کریں گے قل اللہ المشرق والمغرب کہہ دیجئے اللہ کے اختیار میں ہے مشرق اور مغرب من یشاء الى صراط مستقی ہدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف جسے اللہ چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے یہاں سرات مستقیم رسول اللہ کی اتباع کو کہا اللہ اپنے نبی کی اتباع کی توفیق اسے دیتا ہے جسے اللہ پسند کرے مانا صحابہ کو اللہ نے پسند کیا تھا اسی لیے صحابہ کو اپنے نبی کی تابے داری کی برکت سے سرات مستقیم پہ مضبوط اور قائم دائم اور رواں دوا رکھا منافقین اور اہل ذیخ سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے اس لیے اللہ نے انہیں اپنے نبی کے تابے داری سے ہٹا رکھا ہے یاد رکھنا بدعات مبتدین کی اللہ کی نفرت کی دلیل ہے یہ مبتدین اللہ کو پسند نہیں اسی لیے ان کو مبدات میں مبتلا کیا اور سنت کی اتباع اللہ کی محبت کی نشانی ہے جو اللہ کو پسند ہو اسے اپنے حبیب کی اتباع نصیب فرما دیتا ہے و اور ہدایت کو منحصر کیا اطاعت رسول میں یہاں بھی ہدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہے سرات مستقیم کی طرف یعنی اپنے نبی کی تابے داری کی طرف وکزالی کا جالنا کم ام اب تفصیل وکالی کا کاف تشوی ہے عام علماء کہتے تو پھر تقدیر کی حاجت ہے تقدیر جس طرح تم نے میرے نبی کی تابیداری کی اسی طرح اسی طرح میں نے بھی تمہیں ٹھہرا دیا امت وسطن امت بہترین میں نے بدلا دے دیا امتن وسطن عدلن خیارن کرتبی مانا کرتے مزکین ادولن مزکین بالعلم والعمل امام کرتبی نے لکھا مزکین بلا علمی وملی یا تسیل میں ابن جزئی نے مانا کیا ہے عادلن خیارا عادلن خیارن اسی طرح ہم نے ٹھہرا دیا تمہیں امت انصاف کرنے والے اور بہتر کیونکہ تم نے بے چون چرا میرے نبی کی تابیداری کی ہے تو میں نے تمہیں اسی طرح امتا وسطا بنا لیا ہے لیکن بعض علماء تفسیر تفصیر فرماتے ہیں یہاں کاف یا نہیں ہے بلکہ کاف لبیان الکمال ہے کاف لبیان الکمال ہے تو معنی یہ ہوا کذالک کا دیکھو اللہ کا کامل فیصلہ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کزال کا اسی طرح جالنا کم امت وسطن دیا ہم نے تم کو امت وسطن امت عادل اور بہتر عادل اور مزکین بالعلم والعمل ولامل عدول مزکین بال علم ولامل طبی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہاں پہ تحریر کرتے ہیں وفی دلیل آلہ ان عدالت شرط ان اس آیت میں دلیل ہے کہ شہادت کے لیے عدالت شرط ہے گواہی دینے والا کیونکہ لیتکون شہادہ بعد گواہی دینے والا عادل ہونا چاہیے عدالت شرط ہے ل شہادتی اور خطیب صاحب نے لکھا القایا میں ویست بِهِ سونا اللہ عدالت الصَّحَابَةِ ویست بِهِ ہل اس آیت سے استدلال کرتے ہیں علماء حدیث محدسین اعلی عدالت اس صحابت کرام کی عدالت کا استدلال کرتے ہیں کیا صحابت و کلحم اسی لیے محدثین دوسرے راویوں پر جرحا کرتے ہیں لیکن صحابہ پہ کوئی جرح نہیں کر سکتا صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں یا کزال کا میں کاف تشبیہ ہے تو معنی یہ کما جالنا قبلتکم تکم تم بین المشرقی والمغربی مغربی جعلناکم امتا وسطا جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان بنا دیا ٹھہرا دیا اسی طرح ہم نے تم کو بھی امت وسطن ہاں جی درمیانی امت عادل اودلاً مزکینہ بالعلم والعمل بنا دیا کیونکہ یہود کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا نصارہ کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا ہم نے تمہیں علم و عمل دونوں سے مزکی کر دیا دونوں کا حسن و جمال اور زینت دے دیا تم علم و عمل کے پاس دار ہو علم و عمل کے پاس دار ہو جالنا امتا امت عسط سمجھ میں آ رہی ہے بات اللہ واللہ و کزالی کا جنا کم ہوں اسی طرح ٹھہرایا ہے ہم نے تمہیں امت عادل, عادل عادل کرنے والے انصاف کرنے والے اور بہتر علم و عمل دونوں سے مزین لتکون شہدا علس اس لیے کہ ہو جاؤ تم گواہی کرنے والے لوگوں پر شہدا الناس۔ رسول الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو جائیں رسول تم پر شہید اور گواہ رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں کیونکہ لی تکون اور لی تکون شہادہ عالنا سوکن اور تو نبی شاہد ہیں شہادت کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے نہ کسی نے کوئی کام دیکھا ہے تو اس کی گواہی کرے تو اللہ دیکھ رہے اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ان پہ سب کچھ ظاہر ہے ان سے کچھ مخفی نہیں ہے اسی لیے تو شہیدن ہیں تو اس سے پہلے لی تکون شہادہ الناس کا کیا مطلب پھر تو تم لوگ بھی حاضر ناظر ہو سب کے سب یہاں یہ بات مختلف پہلوؤں سے آپ نے سمجھنی ہے پہلے یہ اس اعتراض کو سامنے رکھ کے اس کے جوابات کو مختلف انواع سے دیکھنا ہے مختلف پہلوؤں سے دیکھنا ہے یہ کہتے ہیں کہ نبی شاہد ہے تو شاہد کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے تو ایک جواب تو ہم نے کر دیا لی تکون و شہدہ الناس مخاطبین اول لتکون و خطاب کے صحابہ ہیں بعد میں ساری امت ہے تو صحابہ اور امت بھی حاضر ناظر ہیں مت میں تمے اور آپ بھی ہے دوسرا یہ بات یاد رکھو کہ ہر جگہ شاہد بمانے گواہ نہیں ہوتا بلکہ شاہد بیان کرنے والے کو کہتے ہیں سورہ مزمل کی آیت نمبر پندرہ دیکھیں انتیسواں پارہ سورہ مزمل آیت نمبر پندرہ شاہد بمانے بیان کرنے والا انار سلنا الیکم رسولا رسول شاہدن علیہ کم ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسول کو شاہدن علیکم جو بیان کرنے والا ہے تم پر اللہ کی کتاب اور توحید کو کمار سلنا الراؤ نہ رسولا جس طرح کے بھیجا تھا ہم نے فرعون کی طرف رسول توحید کے بیان کرنے کے لیے تو عبد القادر اور شاہ عبد العزیز رحم اللہ تعالی یہی معنی کرتے ہیں شہادت بمانے بیان لتکون شہداس اس لیے کہ ہو جاؤ تم بیان کرنے والے لوگوں پر رسول علیہ کم شہیدہ اور ہو جائے رسول تم پر بیان کرنے والے حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا تھا اللہ فلی گاہد من فرباً میں نے اللہ کا دین تمہارے سامنے بیان کر دیا اور پہنچا دیا اب تم موجود غیر موجود اور غائب کو اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب پہنچا دو ہو سکتا ہے کہ جس کو تم پہنچاؤ اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب وہ تم سے زیادہ اس دین اور کتاب کی خدمت کر لیں اور تو نبی صحابہ پہ بیان کرنے والا اور صحابہ امت پر بیان کرنے والے تعبین پر تابین تبا تابین پر اور یہ سلسلہ چل رہا ہے الان ہمارے زانی اللہ کا قرآن ہمیں پڑھایا ان کو ان کے استاذوں نے پڑھایا ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ آگے اوروں کو پڑھائیں گے بس یہ سلسلہ چلتا رہے گا علی تکون شہدا عَلَ سے رسول علیہ کم شہیدہ اس لیے کہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تم پر یہ مانا سورہ معیدا کی آیت نمبر چوالیس بھی اس کی تائید ہے اور سورہ عذاب کی آیت نمبر پینتالیس میں بھی ابن کثیر نے یہی مانا کیا ہے اور بیان اس امت کی خصوصیت ہے سورہ آل عمران ایک سو دس اور ایک سو چار نمبر آیت سمجھ میں آ گئی بات دوسرا طریقے جو سے جواب ایک تو الزامی جواب ہم نے کر دیا نا کہ اگر نبی حاضر ناظر ہیں اس لیے کہ شاہد ہیں تو پھر صحابہ بھی حاضر ناظر ہیں اس لیے کہ شہادہ ہیں یہ الزامی جواب تھا تحقیقی ایک جواب ہم نے کر لیا کہ شہادت بمانے بیان ہے گواہی کے معنی میں نہیں ہاں شہادت اگر گواہی کے معنی میں ہو تو پھر یاد رکھ کر لو کہ شہادت دو قسم کی ہے ایک عینی ہے دوسری بیانی ہے شہادت دو قسم کی ہے ایک شہادت عینی اور دوسری شہادت بیانی عینی شہادت جو تم نے دیکھا اس کی گواہی کرو اس کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے بیانی شہادت اسے کہتے ہیں کہ قابل اعتماد ذرائع سے تم تک ایک بات پہنچے اور تم اس کی گواہی آگے کرو ہم گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن قابل اعتماد واسطے سے قرآن اور صاحب قرآن کے ہاتھ ہم تک یہ بات پہنچی ہے ہمارا اعتماد ہے ہم اس پہ گواہ ہے ہم گواہ ہیں کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن قابل اعتماد واسطوں سے ہمارے تک رسول اللہ کی صداقت اور حقانیت اور رسالت کی گواہی پہنچی ہے بیان پہنچے اسے شہادت بیانی کہتے ہم جنت کے بھی گواہ ہیں جہنم کے بھی گواہ ہیں ہم فرشتوں کے بھی گواہ ہیں پل سرات اور محشر کے بھی گواہ ہیں ہم مانتے ہیں عذاب قبر اور ثواب قبر کو بھی ہم مانتے ہیں جنات کو بھی قرآن نے کہا بس اس کی مثال ایسے دیکھو قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا معاملہ ہوگا تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں نے ساڑھے نو سو سال تک ان کو تیری توحید بیان کی قوم نو انکار کر دے گی تو اللہ تو جاننے والے ہیں لیکن اللہ کی عدالت عدل کی ہے تو عادل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نوح علیہ السلام سے گواہ طلب کریں گے تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ آخری نبی کی امت گواہ ہے آخری نبی کی امت امت محمدی گواہ ہے کہ میں نے مسئلہ توحید ان کے سامنے بیان کیا تھا امت محمدی گواہی دے گی اللہ تیرے نبی نوح علیہ السلام نے بیان کیا تھا اللہ ہمارے اور آپ سب کو اس شرافت اور منصب فائز کر دے کہ ہم انبیاء کی نبوت کے گواہ بن جائیں دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی تو قوم نوح فر کہے گی یا اللہ یہ تو بعد میں آنے والے ہیں ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں تو یہ گواہی کیسے کرتے ہیں تو اللہ پوچھیں گے آخری امت سے تو یہ امت ہی جو گواہ ہوں گے دلیل اللہ کا قرآن پیش کریں گے یا اللہ ہم گواہ ہیں ہم اس زمانے میں موجود تو نہیں تھے لیکن تیرے قرآن کے بیان کی وجہ سے ہم گواہی کرتے ہیں تیرے قرآن میں تو فلب صفیم الفلب صفیم الف صنت اللہ خمسین عام اور تیرے قرآن نے کہا ہے نوح علیہ السلام کی کارگزاری انی داؤت قومی و فلم یز دعائی اللہ فرا رونی کلاما داؤتھ وسط شوسیا بہ ہم واسر وسط برستی داؤتحم جہارا سمنی آلن تحم واسر اسرارا فقل تستق فرب کمن حفارا اسر نوح تو بیان شہادت بیانی اسے کہتے ہیں ہم نوح علیہ السلام کے زبانے میں نہیں تھے لیکن گواہ ہیں کہ نوحلیہ السلام نے بیان کیا تھا صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب ہدایہ میں تیسری جلسفہ تین سو ستاون پہ تین سو ستاون پہ لکھا وز ال شاہد شادہ بل اشت بل اشتہاری وج الد شاد بال اشتہاری شاہد کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک مشہور چیز پر گواہی دے دے جو کہ اس کو قابل اعتباد ذرائع تک سے پہنچی ہو اس تک اسی طرح حضرت خزیمہ نے گواہی دی تھی بغیر دیکھنے کے نبی علیہ السلام نے ان کی گواہی کو قبول کیا تھا ابوداؤد شریف دوسری جل صفحہ ایک سو بہتر و شہید شاہد یوسف علیہ السلام پر گواہی دینے والا سورہ یوسف آیت نمبر چھبیس اس نے بھی گواہی دی تھی تو شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں فت العزیز سفد چھ سو اکتالیس میں شہادت دریجا بمانے گواہی نے شہادت درین جا بمانے گواہی نے بلکہ بمانے اطلاع و نگہبانی است ہار بے حق بیرون نرود و اللہ علا کل شعین شہید یہاں شہادت گواہی کے معنی میں نہیں بلکہ اطلاع اور نگہبانی کے معنی میں ہے اور قرآن میں شہید بمانے نگران سورہ مائدہ کی ایک سو ستارہ نمبر آیت میں ہے پھر شہادت سے مراد شہادت قیامت کی بھی ہو سکتی ہے جو کہ شہادت اجمالی ہے سورہ نساء اکتالیس نمبر آیت میں شہادت کے متعدد معنی ہے قرآن میں شہادت بمانے حضور سورہ بقرہ ایک سو ایک سو پچاسی نمبر آیت ہے حضور حاضر ہونا شہادت بمانے شہادت البسر سورہ زخرف کی آیت نمبر انیس آنکھوں کی شہادت شہادت بمانے علم سورہ کہف کی آیت نمبر اکاون اور شہادت بمانے موت شہادت سورہ ال عمران کی آیت نمبر ایک سو چالیس شہادت کی موت شہادت بمانے وسیعت پانچواں مانا سورہ معائدہ کی آیت نمبر ایک سو میں چھٹا شہادت بمانے قسم سورہ نور کی آیت نمبر چھ میں ساتواں شہادت اقرار کے معنی پر اقرار ماننا اقرار کرنا سورے توبہ کی آیت نمبر ستارہ اور آٹھواں معنی شہادت بمانے بیان سورے یوسف کی آیت نمبر چھبیس یہاں بھی بیان کمانا بہتر ہے عَلَ النَّاس اس لیے کہ ہو جاؤ تم گواہی کرنے والے لوگوں پر رسولو شہید شَهِ علیہ کم شہیدہ اور ہو جائے نبی علیہ السلام تم پر گواہی کرنے والے تو اگر گواہی کمانا ہوگا تو نبی صحابہ پہ گوا صحابہ اور لوگوں یعنی تابعین پہ گواہ تابعین تبہ تابعین پہ گواہ اور چلتا رہے گئے سلسلہ اسی طرح بمانے بیان بھی ہے اس لیے کہ ہو جاؤ تم حق کا بیان کرنے والے لوگوں پر ونر رسول علیہ کم شہیدہ اور ہو جائیں رسول تم پر حق کا بیان کرنے والے اب حکمت تحویل قبلہ کی وما جال نل قبل تلتی کنتا علی عالی اللہ علی نالم تبی اور رسول اب یہاں قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اجماع بھی ثابت ہے دلی تکون شہادا دلیل ہے اجماع کے اس بات کی وما جال نل قبل کیونکہ صحابہ نے اجماع کر کے منہ پھیر دیا اکٹھا اور یہ قرآن نے دلیل کے طور پہ ذکر کیا جالنا کو ممتوں و سطم تو صحابہ کی عزمت اور عزت اور شرافت اتباع نبی کی وجہ سے تھی صلی اللہ علیہ اب جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں وہ مبتدیعین ہوں گے اعتقادی بدتی بھی ہوں گے جیسے رافیزی معتزلہ وغیرہ الواسم من القواسم میں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زرعہ کا ایک فتویٰ ذکر کیا وہ بہت بہترین ہے یہاں یاد کرنے کے قابل ہے صفحہ 34 پہ فرمات ادارہ تر جولائی انتقص رسولی صلی اللہ علیہ وسلمہ فلم۔ ان زند جب تو ایسے آدمی کو دیکھے جو صحابہ میں سے کسی صحابی کی تنخیص کر رہا ہو تو جان لو کہ یہ زندیق ہے کیوں لے ان رسول آئندہ حقن و و رسول ہمارے نزدیک حق ہے اور قرآن بھی حق کتاب ہے وہ انما حاد صحاب حاد قرآن رسولی صحاب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اللہ کے اس قرآن کو رسول اللہ کی سنتوں کو پہنچانے والے صحابہ ہیں وہ نما یوری دونو شہدنا لیب تل کتاب و سننا وہ یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہماری سنت کو مجروح کر دیں صحابہ کو بدنام کر دیں اس لیے لیوب تل الک و کے کتاب و سنت کو باطل ثابت کر لیں صحابہ قرآن پہنچانے والے جب وہ متھم ہوئے تو قرآن پہ کیا یقین صحابہ دین اور شریعت اور سنت رسول پہنچانے والے جب وہ متھم ہوئے تو شریعت سنت اور دین پر کیا یقین وہاضا زندیقا اسی کو زندی کہتے ہیں کہ کتاب اور سنت کے بطلان کی کوشش کو زندیقت کہتے ہیں اور جو رافیزی کر رہے ہیں زندی وما جالن قبل تلتی کنتا علیہ اور نہیں ٹھہرایا ہم نے قبلہ وہ کہ آپ تھے اس پر اللہ لینا علما میت تبی اور رسولہ مگر اس لیے لینا کہ ہم جان لیں تو اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا نہلما بمانے نظہرا اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں ہم ظاہر کر دیں لے نہ ہم ظاہر کر دیں لے اس کو جو تابے داری کرتے ہیں رسول کی ممن اس سے ین قلیب القیبئی ہی جو پھرتے ہیں اپنی ایڑیوں پر عقیب یہ پیر کا آخری حصہ یہ اسکول میں بھی ہوا کرتا تھا اور اب یہ پولیس فوج وغیرہ اسی طرح اباؤٹ ٹرن کرتے ہیں نا ایڑیوں کو زمین پہ رکھ کے باقی پاؤں کو اٹھا کے جا اپنی جگہ پہ اسی جگہ پہ واپس مڑ جاتے ہیں اباؤٹ ٹرن تو یہ لوگ جو اللہ کے نبی کی تابے داری سے پھرنے والے ہیں اللہ ظاہر کر دے میت طبی رسولہ اس کو جو تابے داری کرتا ہے اللہ کے رسول کی ممن اس سے ین قلیب و جو پھرتا ہے اپنی ایڑیوں پر جس نے تابے داری کی ویسی دعوے داری کی تھی ایمانداری نہیں تھی یہ رد ہے منکرین حدیث پر اتباع رسول اسی وقت ممکن ہے جب حدیث کو حجیت حجت مانو حدیث کو نہیں مانتے صرف قرآن کو مانتے ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں تو یہ تو یہ طبی اور رسول جس طرح قرآن کی اتباع ضروری ہے جس طرح رسول کی اتباع ضروری ہے قرآن بھی وہی ہے جلی حدیث بھی وہی ہے خفی قرآن بھی وہی ہے مطلو حدیث بھی وہی ہے غیر متلو مایمت قوان الحوا تو صحابہ متبعین تھے مبتدعین نہیں تھے ممین قلیب و علاقی کی بے ظاہر کر دے اللہ اس کو جو تابے داری کرتے ہیں رسول کی ان سے جو کہ پھرتے ہیں اپنی اڑیوں پر وہ ان کانل کانتل کبی رتن اللہ الدین اللہ اور یقیناً رسول کی تابے داری بہت بڑا کام ہے مشکل ہے ان مخفف من المسقل ہے بمانے ان اور یہ قاعدہ یاد کر لو جہاں ان کی خبر پہ لام داخل ہو وہاں ان بمانے انا ہوا کرتا ہے یہاں ل پہ لام ہے نہ ل کبیرتن پہ لام یہ دلیل ہوا کرتا ہے جہاں ان کی خبر پہ لام ہو وہاں ان بمانے ان حرف تحقیق حروف مشبہ بالفعل میں سے تو یہاں بھی اسی طرح ان کانت ل کبیرتن یقیناً تھا یہ مشکل اور بڑا کام یہ نبی کی تابے بے چون چرا نبی کی اتباع میں پھر جانا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف یہ کام مشکل تھا علی الخاشین مگر مشکل نہیں ہے عالدین حد اللہ ان لوگوں پر جو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پہ مشکل نہیں جنہیں اللہ نے گمراہی میں چھوڑنا تھا ان پہ مشکل بن گیا مانا صحابہ کو اللہ نے ہدایت دی منافقین کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا اما کان اللہ لیوزی آ یہ وہم کا جواب ہے وہم یہ ہے کہ آیا ہم نے بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی تو قبلہ تو بیت اللہ ہے ان نمازوں کا کیا ہوگا تو جواب اما کان اللہ کبھی نہیں ہے اللہ لیوزی کہ ضائع کر دے تمہاری نمازوں کو ایمان سے مراد نمازیں ہیں شرط کا ذکر ہے مراد مشروط ہے استعارہ ہے استعارے کے چوبیس علاقوں میں سے ایک علاقہ یہ بھی ہوتا ہے ذکر شرط کو ذکر کر کے مشروط مراد لیا جاتا ہے تو ایمان کا ذکر ہے مراد صلات ہے امام بخاری نے باب باندھا ہے ایمان بمانے صلات مستقل اس پہ باپ باندھا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ایمان بمانے سلاد ہے ما کان اللہ ہلیوزی ایمانکم نماز کے لیے ایمان شرط ہے نا ما کان اللہ ہلیوزی ایمانکم کبھی نہیں ہے اللہ کہ برباد کر دے گا تمہاری نمازوں کو ان اللہ حب اللہ سروف الرحیم بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے روف کسے کہتے ہیں دفع المکرو و ازالت زر سورہ نور کی آیت نمبر دو میں اس کی تائید ہے زرر کا ازالہ اور مکرو کو دفع کرنا یرافت ہے تو اللہ نرمی کرنے والا ہے حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران کے بارے میں ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں وہ معنی کیا کرتے تھے لروف الرحیم بے شک اللہ انسانوں پر واہ واہ مہربان ہے قد نا تقلوبا وجہ کفسما نبی علیہ السلام تو سلام کی دلیل محبت تو بیت اللہ کے ساتھ تھی کیونکہ وہ آبائی علاقہ تھا اور بیت اللہ کا درجہ تو بیت المقدس سے بھی اونچا تھا اور بیت اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی نشانی تھی تو لگاؤ تھا تو بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے تو اللہ نے ان کی تمنا کو پورا کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم کر دیا قد نرا تقلبا وجہ کا فو یہ ایک معنی عام مفسرین کرتے ہیں لیکن ہمارے بعض اساتذہ تحقیق کے ساتھ دوسرا معنی کرتے ہیں فرماتے ہیں قد نرا تقلبہ تقلب بمانے پریشانی جب تحویل قبلہ کا خطرہ پیدا ہوا تو نبی علیہ السلام پریشان تھے کہ اب یہ کے معاشرے میں اگر اللہ نے مجھے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم کر دیا تو ان کے اعتراضات سے کون بچے گا کیسے بچے گا تقلق پریشانی کو کہتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر سینتیس میں اسمانہ کی تائید ہے اور سورہ اعزاب کی آیت نمبر چھیاسٹھ میں تقلب اس لیے پریشانی کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں انسان کا دل زیادہ دھڑکتا ہے تقلب قلب کی حرکت زیادہ ہو جاتی ہے تو قد نا تقلب اوج ہی کفس سما یقیناً دیکھ رہے تھے یعنی معلوم تھی ہمیں تمہارے چہرے کی پریشانیاں آسمان میں ہم اسے دیکھ رہے تھے ہمیں معلوم تھی کہ آپ پریشان ہو کہ اگر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم آ گیا قبلہ بیت اللہ ہو گیا تو پھر یہود کے ساتھ معاملات کیسے رہیں گے اور ان کے اعتراضات کا مقابلہ کیسے کریں گے اللہ تسلی دے رہا ہے فلان والا قبلا یقیناً پھیر دیں گے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف کہ آپ پسند کر دیں گے اس کو آئندہ ترزاحا مزارے کا ہے آپ آئندہ اس کو پسند کر دیں گے ابھی تو تھوڑی سی پریشانی ہوگی لیکن اس تحویل قبلہ پر آپ پھر راضی ہوں گے کیونکہ آسمانی کتابوں میں بھی آخری نبی کی یہ نشانی تھی کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا تو آئندہ کے لیے بہت اچھا ہے تھوڑی پریشانی ہے فول و کا شطر المسجد دل حرام تو پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ایسے نہیں فرمایا کہ فول و جھا المسجد علش... الحرام مسجد حرام کی طرف پھیر دو اپنے منہ کو نہ عین مسجد حرام قبلہ نہیں ہے بلکہ مسجد قبلے کے لیے وضاحت سن لو جو لوگ مسجد حرام کے اندر ہیں ان کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے جن کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے ان کے لیے قبلہ بیت اللہ عین بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے جو لوگ مسجد حرام سے باہر ہیں ان کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے جو دنیا کے اطراف میں ہیں دوسرے ممالک میں ہیں ان کے لیے قبلہ شطر المسجد الحرام ہے شطر مسجد حرام کی طرف جیسے ہم سے مسجد حرام مغرب کی طرف ہے تو مغرب ہمارا قبلہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما بین المشرق والمغرب تھونا عین بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری بھی نہیں اور اس میں تکلف بھی ہے وجہ کیا ہے دلائل دیکھو پہلی دلیل تو قرآن نے کہا شطر المسجد الحرام حرام شطر طرف کو کہتے ہیں سمت کو کہتے ہیں قرآن کی یہ دلیل دوسری دلیل بھی بیان ہو گئی مابین المشرقی المغربی قبلت ہونا مشرق اور مغرب کے درمیان ہمارا قبلہ ہے تیسرا صحابہ کا اجماع بھی اسی پہ ہوا کہ صحابہ پھر گئے نماز کے دوران بغیر تتبو اور تلاش اور تحقیق کے کہ عین بیت اللہ کی طرف منہ کیسے پھیریں گے تو بیت اللہ کون سے اقلیم میں ہے اس اقلیم کی طرف رخ کرنا ہے اور اس طرح ٹیڑا ہو کے کھڑا ہونا ہے اگر یہ ضروری ہوتا تو صحابہ تحقیق کے بعد ہی منہ پھیرتے نبی علیہ السلام تحقیق کے بعد ہی منہ پھیرتے تو اجماع بھی دلیل ہے قرآن حدیث اجماع قیاس بھی اس کا مختضی ہے بیت اللہ کی چاروں طرف دیوار وہ اتنی ہوگی کہ سولہ اٹھارہ یا بیس آدمی اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے دوسروں کو پھرنا ہوگا تو دائرے کی صورت میں صف کو بنانا ہوگا جن کے لیے عین بیت اللہ قبلہ ہے ان کی صفے مڑتی مڑتی دائرہ بن جاتی ہیں اب بعض مسجدوں میں خصوصاً مسجد نبوی میں ایسی صفوف ہیں کہ ایک صف میں ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی صف میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے تو زیادہ سے زیادہ بیس لوگوں کا منہ بیت اللہ کی دیوار کی طرف ہوگا ان اوروں کا منہ تو اسی وقت بیت اللہ کی دیوار کی طرف ممکن ہے جس وقت یہ تھوڑے سے ٹیڑے ہو کے کھڑے ہوں گے لیکن کہیں بھی صف کو ٹیڑا نہیں کیا جاتا کیونکہ عین بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور این بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ ضروری نہیں قبلہ شطر المسجد الحرام ہے جس طرف مسجد حرام ہے وہ ساری سمت اور طرف یعنی مغرب ہمارا قبلہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ہاں ممکن ہو تو بھی ہی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی پڑھ لیا کرو لیکن ممکن نہ ہو تو پرانی مسجدوں کو خ... گرا کر لوگوں میں تشویش پیدا کرنا کہ یہ مسجد تھوڑی سی ٹیڑی بنانی چاہیے تھی اور یہ سولوے کی طرف ہونی چاہیے تھی فلان فلان فلان قد مرا تقل و بوجھ ایک پھر سما دیکھ رہے تھے ہم آپ کی پریشانی کو تقل و بوجھ ایک آپ کے چہرے کی پریشانی کو آسمان میں تو پھر دیں گے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف کہ آئندہ آپ اس کو پسند کریں گے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام تو پھر دیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف وہ ما سما کم تم فول کم شطرا اور جہاں کہیں بھی ہوں آپ تو پھر دیجیے اپنے چہروں کو شطرہ مسجد حرام کی طرف و ان الدین ات الخط علیہ عالمونحق و مربم اور بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی ہے کتاب وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ نبی حق ہے ہو نبی علیہ السلام کی طرف یہ ضمیر راجی ہے انّق و نبی علیہ السلام حق ہے ان کے رب کی طرف سے یا نہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے ان کے رب کی طرف سے یا نہ ہو یہ مسئلہ توحید حق ہے ان کے رب کی طرف سے وہ اللہ بھی غافرین اما عملون اور نہیں ہے اللہ ناخبر اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اللہ اس سے نواقف اور ناخبر نہیں ہے والنا نات تلدینت الکتاب ابھی کلی آئے تھمات ابھی قبلہ اور اگر آپ دے دے دے دے ان لوگوں کو جن کو دی گئی ہے کتاب ہر قسم کی دلیل ما تھبی قبلہ تک یہ تابے نہیں کرتے آپ کے قبلے کی ومان مان تبھی تھا اور نہیں ہیں آپ تابے کرنے والے ان کے قبلے کی یہ آپ کے قبلے کی تابداری نہیں کرتے آپ ان کے قبلے کی تابداری کرنے والوں تو پھر تو جوڑ نہیں بنتا مانا اہل کتاب سے دوستیاں نہیں ہو سکتی مابن قبلہ بعض اور نہیں ہے بعض ان کے تابیداری کرنے والے بعض کے قبلے کی آپس میں بھی ان کا اتفاق نہیں ہے اشارہ اس طرف ہے یہ عیسائی بیت الشرق کی طرف اور یہود بیت المقدس کے سرخرا کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو بیت الشرق اور بیت المقدس کے صخرہ۔ ان کا جدا جدا قبلہ ہے تو یہ تو ایک دوسرے کے قبل یا قبلے سے مراد دین ہے تو نہیں ہے بعض ان کے تابے داری کرنے والے بعض کے دین کے والے ہوا تاہوا اور اگر آپ نے تابے داری کی ان کی خواہشات کی احوا اہم قبل یا دین اہم نہیں فرمایا احوا میں اشارہ اس طرف کہ ان کا دین وین کچھ بھی نہیں ساری چیزیں اور ساری باتیں خواہشات کی ہیں جو اس کا دل کرے وہی وہ کرتا ہے اور دعوے داری دینداری کی کرتا ہے وما ہوا ہوم اور اگر آپ نے تابیداری کی ان کی خواہشات کی بعد ما جا کمن المی بعد اس کے کہ آگئی آپ کے پاس علم سے علم دلیل قرآنی دلیل کے بعد اللہ کی قرآن کی دلیل کے بعد بھی اگر آپ ان کی تابیداری کرنے لگیں دمین ظالمین یہ کلام ہے الزام المخاطبی بمالائے التظم کے قبیلے سے لری وے متا تین گور واورت کچہ ددید خواہشات تاب داری دی پسد دلیل نہ اکڑان کئی دل ظالمین بے شکت کی خام خاد ظالمان نبی علیہ السلام کو خطاب ہے ظاہری لیکن مراد اس سے امت ہے الزام بما لا التظم یہ معانی کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں اللہ دینا تین الکتاب یارفون کما یارفو بنا وہ لوگ جن کو دی گئی ہے کتاب وہ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کو یا تحویل قبلہ کی حقانیت کو کتابوں میں ان کی یہ لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا یا جانتے ہیں تحویل قبلہ کی حقانیت کو یا رسول اللہ کو کما یارفونہ بناؤں جیسے جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو ہزاروں کے مجمع میں بیٹا جان جاتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے بیٹے اس طرح نبی کو بھی انہوں نے جانا ہے بے شک بے شبہ و نفریق تمون الحق کا وہ یا عالمون اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے خامخواہ چھپاتا ہے حق اور یہ جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں حق پہ اور علم کے ساتھ انہوں نے حق کو چھپا دیا الحق و مر ربی کا من, ربك فلا من حق ثابت ہے تیرے رب کی طرف سے تو مت ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے اس حق میں حق میں شک یہیں یہاں بھی الزام بما لا يلتزم والا قاعدہ یاد رکھو الحق و مر ربی کا حق ثابت ہے تیرے رب کی طرف سے فلا تکون من المترین تو مت ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے اس حق میں وہ لیکلی هُوَ تن ہوا لِكُلِّن میں تنوین عوض ہے مضافن الہ محضوب سے لکلی قَوْمِنَا یا لیکلی آحادین ہر کسی کے لیے وجہ ایک طرف ہوتی ہے منہ پھیرنے کی ہوا میہ کہ یہ منہ پھیرتا ہے اس طرف فستبی الْخَيْرَاتِ خیرات تو تم بھی جلدی کرو ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کرو الخیرات دین کے کاموں میں خیرات اخرویہ مراد ہے اے بادرو الا ایجابت حکم اللہ مانا کرتے ہیں مفسری فستی کل خیرات بادرو ایلا ایجابت حکم اللہ جلدی کرو جلدی کرو اللہ کے حکم کو ماننے میں حدیث مسلم ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بادرو بلا مالی فطن اعمال میں جلدی کرو فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو کیونکہ ایسا زمانہ آ جائے گا اس بہرجلم کافرا صبح ایک آدمی مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا ویم سر رجولم ہو مین ویوس بھی ہو شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا وہ بھی دنیا دین کو دنیا پہ بیچے گا دین کو دنیا کے بدلے فروخت کرے گا ہاں وہی حالات ہیں نا ہودا تو دین قد ذلو وق بانت ذلالت خداۃ الدین قدزلو قد, قد باندلت ہم فبا الدین اب دنیا فمار بحتی تجارتهم دین کے کی راہ دکھانے والے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی بھی نمایاں ہے ظاہر ہے سرگن فباؤ الدین بالدنیا دنیا فمار بھی حتی دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا انہوں نے ان کی استجارت نے کوئی ربہا منافع اور فائدہ نہیں کیا کوئی منافع انہوں نے نہیں کیا دین کو بیچنے والے دنیا کے بدلے تو فس تبھی کل خیرات ہے بادر الائی جابتی حکم اللہ, اللہ کے حکم کو ماننے میں اور اس پہ عمل کرنے میں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو پتا نہیں چلتا کب پیغام اجل آ جائے فس استباق دوڑنے کو کہتے ہیں عموماً اختیاراً دو جگہ پہ دوڑا جاتا ہے ایک وہاں جہاں وقت کم ہو اور منزل دور ہو کام زیادہ ہو راستہ زیادہ ہو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو بھائی جلدی کرو شابہ سے دوڑو تو وقت کم ہے زندگی تھوڑی ہے منزل بہت دور ہے اللہ کو راضی کرنا جنت حاصل کرنا عذابوں سے بچنا بہت بڑی بات ہے اس تھوڑی سی زندگی میں دوڑ دوڑ کے اپنی منزل کو حاصل کر لو دوڑ دوڑ کے اللہ کو راضی کر لو دوڑ دوڑ کے جنت تک پہنچ جاؤ ہیلی دمی مکوا دا کام السلاطی کاموں کو سالہ کا مسداک نہ بنو سمجھ میں آ رہی ہے بات دوسرا وہاں دوڑا جاتا ہے جہاں بڑے خزانے کے ملنے کی توقع ہوتی ہے کوئی خبر دے دے کہ تمہارے گھر کے سہن میں خزانہ نکل آیا تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں تو فس تبھی کل خزانہ بہت بڑا ہے خیرات سے مرادی دنیاوی خیراتیں نہیں ہیں کہ جہاں دیگے پک رہی ہوں تو وہاں دوڑ دوڑ کے جاؤ حضرت شیخ کو کسی نے کہا جی آپ ناراض نہ ہو آپ کے سارے دشمن مبتدین جہنم میں جائیں گے تو شیخ نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو کہنے لگا جی ہمیں پتا ہے ہم دنیا میں ان کو دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی دعا نظر آئے تو یہ وہاں دوڑ پڑتے ہیں کہ خیرات دے تو وہاں جہنم سے دعا اٹھے گا تو یہ مبتدین ایک دوسرے کو اطلاع دیں گے کیا ہو بھائی خیرات ہے جب پہنچے گے تو جہنم ہوگی وہاں گر جائیں گے یہ ایک مذاق تھی لطیفہ تھا بہرحال خیرات سے مراد اجابت و شک مل ہے اجابت حکم اللہ ہے خیرات دنیاوی شرف اور فخر بالکعبہ اور خیرات اخروی اجر جزیل اس سے مراد ہے اچھے کاموں کی طرف دوڑو اچھے کاموں کی طرف جوڑو اسے خیرات کیوں کہتے ہیں کہ اس کا اجر بہت بہتر ہے اے نما کن تم بھی اللہ جمی یہ تمبی ہے جہاں کہیں بھی ہو تم تو لے آئے گا تم سب کو تم سب کو اللہ پیدا کر دے گا جہاں کہیں بھی ہو تمہیں زندہ کرے گا اگر تم شیر کے پیٹ میں ہو دریا کی دریا کی تہ میں ہو تمہیں جلایا جائے اور تم راکھ میں بدل جاؤ تم مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ یا اتیبی اللہ ہو جمی آ جہاں کہیں بھی ہو تم لے آئے گا تم سب کو اللہ ان اللہ اعلیٰ کلی شن قدیر بے شک اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قادر مطلق ہے وہ من ہے سو خرشتا فول و جھکا شطر المسد الحرام جہاں کہیں سے بھی آپ نکلو تو م... پھیر دو اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دو یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ عادت تھی تو فارسی والے کہتے ہر صبر عادت نہ برو ہاں عادت کیوں نہ برو عادت تھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ابھی عادت بدلنی ہوگی قرآن کا حکم ہے اللہ کا فیصلہ ہے اس عادت کو بدلنا پڑے گا تو بار بار کہہ رہے ہیں وہ من ہے سو خرشتا فول وجہ کا شطر المسد الحرام جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر دیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف وہ نحول الحق و مربی کا اور یقیناً یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ اللہ بھی غافل نامہ اور نہیں ہے اللہ نہ خبر اس سے جو کہ یہ تم لوگ عمل کرتے ہو وہ من ہائی سرچتا فول و جھکا شطر المسد الحرام اور جہاں کہیں سے بھی نکلو آپ تم پھیر دیجئے اپنے چہرے کو شطر المسد الحرام مسجد حرام کی طرف وہ حا کن تم فولو جو حکم شطرا جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھر دو تم لوگ اپنے منہوں کو مسجد حرام کی طرف یعنی ہر جگہ سنت کی اتباع کرو گے ہر جگہ اللہ کے قانون کے پابند رہو گے لے اللہ یقون اللہ سے یہ دوسری علت ہے تحویل قبلہ کی لے اللہ لہ یقون اللہ سیال اس لیے کہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی دلیل اور بہانہ کیونکہ آسمانی کتابوں میں آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ذکر ہوا تھا تو اگر آپ بیت اللہ کی طرف منہ نہیں پھیریں گے تو لوگوں کو تو بہانہ اور دلیل مل جائے گا کہ آخری نبی کی صفت تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا عبادت کرنا تھا یہ نبی تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے تو ان کے لیے بہانہ اور دلیل مہیا ہو جائے گی تو آپ بیت اللہ کی طرف مڑ جائیں لی اللہ حجت۔ اس لیے کہ نہ ہو لوگوں کے لیے آپ پر کوئی دلیل اور بہانہ اللہ الذین ظلموں منہم لیکن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے وہ تو بہانے ابتلاش کریں گے اللہ اللہ یحتج الظالمون علیکم بباطل من الدلیل اللہ الذین ظلموں منہم یحتجون علیکم بباطل من الحججی لیکن الدین ظلم اللہ استسلام اور قطی بمانے لاکن جدا مبتدا اور خبر ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے وہ دلیل پکڑیں گے آپ پر بھی باطل من الحجا باطل دلائے کے ساتھ فلا تخ شوہم تو مت ڈرو ان سے مجھ سے ڈرو فلاں تک شوہم بھی حکمی میرے حکم کی تعمیل میں ان لوگوں سے نہ ڈرو وقش وی مجھ سے ڈرو میرے حکم کو پورا کرو سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر تقیہ کرنے والوں پر خوب برسے ہیں اور بہترین کلام کیا ہے رحلمانی دیکھیں آپ پھر یہاں یہ تو دور تفصیر ہے تو اس لیے ہم اختصار سے زیادہ کام لیتے ہیں آپ تفسیر روح رحلمانی کا پھر مطالعہ کر دیجئے وہاں تفسیر الحمانی میں عصائد کی تفسیر میں آلوسی صاحب نے تقیا بازوں پر بہترین کلام کیا ہے فلاں تق تو مت ڈرو ان سے وق شونی مجھ سے ڈرو میرے حکم کو پورا کرو و لیو تما قبلے کی تحویل کی تیسری علت ہے منہ پھیر دو اس لیے لو تمن نعمت کم پورا کر دو میں اپنی نعمت تم پر میں نے اپنی نعمت تم پہ پوری کرنی ہے میں نے کتاب تم کو ساری کتابوں سے اونچی دی امت تم کو ساری امتوں سے اونچی دی میں نے درجہ آپ کو سارے انبیاء سے اونچا دیا تو قبلہ بھی سارے قبلوں سے اونچا دوں گا اور اونچا قبلہ تو بیت اللہ ہے بیت المقدس سے زیادہ درجہ بیت اللہ کا ہے تو اتمام نعمت اسی میں ہے لو تم نعمت ہی اس لیے کہ پوری کر دوں تام کر دوں اپنی نعمت علیہ کم آپ پر آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دوسرا معنی لیو تم اتمامن مسل ارسل نر رسول فی کم یہ معنی اس لیے کہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو تم پر ہمارا نبی کا فتل لناس لن ہے ہماری کتاب ہودل ہودلس ہے ہمارا قبلہ انا بیتن و ضیاء الناس ہے اور ہماری حیثیت بھی یہ ہے کنتم تم خیر امتن اخرجت للناس تو نبی للناس قرآن للناس قبلہ للناس امت للناس تو اسی لیے تحویل قبلہ کا حکم ہوا کہ اتمام نعمت ہو جائے ولی تم نعمت علیکم۔ اس لیے کہ پوری کر میں اپنی نعمت آپ پر ولا اللہ کم اور خامخا تم ہدایت حاصل کر لو یا حصول ہدایت یا دوا میں ہدایت دونوں معنی صحیح ہیں کمار سلنا فی رسولم رسول کم یت العلیہ کم آیاتینہ کمار سلنا میں کاف تشبیہ اس کے متعلق میں مختلف اقوال ہیں لت اتم منعمتی علیہ میں اپنی نعمت تم پہ پوری کر دوں جس طرح کے میں نے اپنی نعمت تم پہ پوری کی تھی رسول بیچ کر کمار سلنافی کم رسول کم کاف صفت ہے مصدر محظوف کی اُتِمَّ نعمتی عَلَيْكُمْ کم اتمامن کمار سلافی کم رسول من کم یا کے ساتھ اسے لگا دو تحتون ہدایتن کمار سلنا. ہدایت حاصل کر لو تم ہدایت جس طرح کے ہدایت کے لیے میں نے تم میں رسول کو مبوس فرمایا ایسا رسولیت لمایاتی آیاتنا جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں ویوزکی کم اور پاک کرتا ہے تم اخلاق رضیلا سے ویو الم و کمل کتاب متا اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب اور سنت کی یہاں تسکیے کو پہلے ذکر کیا اور ایک سو انتیس نمبر آیت میں تسکیے کو آخر میں ذکر کیا وہاں نصاب تھا تو تدریجن پہلے کتاب کے الفاظ پھر معانی پھر اس کے عمل کا طریقہ حکمت اور پھر تسکیہ آخری درجے میں حاصل ہوگا یہاں یوزکی ہم کو یتلو علیہ آیاتنا کے بعد اور یعلمکم المکمل کتاب سے پہلے ذکر کر کے اشارہ اس طرف کیا گیا کہ مقصود تعلیم کتاب سے تسکیے کا حصول ہے یہ مقصود ہے تو مقصد کو تو مقدم کیا جاتا ہے وسیلے پر مقصد یہ ہے کہ پاک ہو کر دے تمہیں تو یہ پاکی اور تسکیہ کتاب کی تعلیم کا مقصود ہے یہاں تو حال جدا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہر میں کی موجوں میں اضطراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں تسکیہ نہیں آیا وہی زک کی کم اور پاک کر دے تم کو وہی علم و کتاب اور تعلیم دے دے تمہیں کتاب اور سنت کی حکمت ویو الم کم عالم تکن اور تعلیم دے دے تم کو ان احکامات شریعہ کی جس کو تم نہیں تم لوگ نہیں سمجھتے تھے لم تن تالمون ماں سے مراد احکام شرعیہ ہیں معالم, التلز... معالم التنزیل میں امام بغوی نے ذکر کیا ہے یہ نہیں کہ جمع آما تو نبی کو سب کچھ کا علم تھا اسی لیے سب کچھ کا علم تو آپ کو دیا سکھایا نہیں جمی آما نہیں ہے ماں سے مراد امام بغوی معلوم التنزیل میں تصریح کرتے ہیں ماں سے مراد احکامات شرعیہ ہیں وہ علم کم عالم تکون اور سکھا دے تمہیں تعلیم دے دے تم لوگوں کو اس کی کہ نہیں تھے تم اس کو جاننے والے فسکرونی اسکرو کم وشکرولی ولا تکفرون۔ مجھے یاد کرو تو میں یاد کروں گا تمہیں اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو کیا معنی ہے آیت کا یہ ماقبل ساری نعمتوں پہ تفریح ہے لیکن معنی اس کا کیا ہے مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اگر مجھے بلا دیا تو میں بلا دوں گا اللہ سے تو کوئی بھولتا نہیں ہے تو غرائب القرآن میں متعدد معنی ہے دوسرے مفسرین نے بھی ذکر کیے ہیں میں وہ معنی آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں تو آیت حل ہے فسکرونی بھی تعتی ازکرو بھی تم مجھے یاد کرو میری تاعت کے ساتھ میرے قانون کی پابندی کرو میری تابے کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا بھی رحمتی اپنی رحمت کے ساتھ دوسرا فسکرونی بد دعائی ازکر تم مجھے یاد کرو دعا کے ساتھ دعا میں تو میں تمہیں یاد کروں گا بل تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے ساتھ تیسرا معنی فسکرونی فِي دنیا ازکر ازکر کم تم مجھے دنیا میں یاد کرو تو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا چوتھا معنی فسکرونی فل خلوات فل خلواتی اسکر کم تم مجھے خلوت میں یاد کرو تو میں تمہیں فرشتوں کے کی مجلس میں یاد کروں گا پانچواں معنی فسکرونی فِي رخائی اس فِي رکم تم مجھے یاد کرو خوشی میں میں تمہیں یاد رکھوں گا تمہاری غمی میں جب تم پہ غم آئے گا تو میں تمہیں یاد رکھوں گا چھٹا مانا فس قرونی بل مجاہدتی تم مجھے یاد کرو مجاہدہ کرنے سے تو میں تمہیں یاد کروں گا ہدایت سے ہدایت دوں گا ساتواں معنی فذکرونی بالصدق صدقی ول اخلاصی تم مجھے یاد کرو سچے اخلاص کے ساتھ تو میں تمہیں یاد کروں گا خلاص یعنی مصیبتوں سے نجات کے ساتھ آٹھواں معنی فذکرونی قرونی بل ربو تم مجھے یاد کرو میری بندگی کرو میں تمہیں یاد کروں گا تیری ربوبیت کروں گا تجھے پالوں گا فسکرونی بل ربو دسکر کم بل ربوبیتی نوامانا فسکرونی بل فنائی اسکر تم مجھے یاد کرو فنا کے ساتھ کسی وقت تک میں تمہیں یاد کروں گا بال ہمیشہ قبر میں بھی یاد رکھوں گا تجھے حشر میں تیرے ہر جگہ ہر وقت تجھے یاد رکھوں گا تیرے ساتھ تیرا ساتھ نبھاؤں گا معیت خاصہ کے ذریعے اسی طرح الکش والبیان بیان نے بھی کچھ توجیحات زیادہ ذکر کی ہیں فسکرونی بھی ترکل خطائے اسکر کم بھی مجھے یاد کرو خطا کو چھوڑنے کے ساتھ تو میں تجھے یاد کروں گا وفا کی حفاظت کے ساتھ تیری وفا کی حفاظت کروں گا بارواں معنی جو کہ الکشول بیان نے ذکر کیا فسکرونی بال قلوبی اسکرو کملی قروبی مجھے یاد کرو دل کے ساتھ تو میں تمہیں یاد کروں گا تکلیفوں کے دور کرنے کے ساتھ تیرواں معنی بھی انہوں نے ذکر کیا ہے فسکرونی بل ایمانی ازکر بل تم مجھے یاد کرو ایمان کے ساتھ تو میں تمہیں یاد کروں گا بل جنانی جن جنتوں میں داخل کرنے کے ساتھ وشکرولی ولا تک فرون اے وشکرولی بھی تا ولا تک فرون میری شکر میرا شکر ادا کرو میری تابے داری کرو ولا تکفرون ناشکری نہ نا کرو میری نافرمانی فرمانی نہ نا کرو یا وشکرولی بھی اظہار نعمتی ولا تک فرون بھی نعمتی میرا شکر کرو میری نعمت کے اظہار کے ساتھ اما بنعمت ربی کا فحدس میری ناشکری نہ نا کرو نعمتوں کی نہ نہ کرو فسکرونی مجھے یاد کرو ازکر کم میں تمہیں بھی یاد کروں گا سورہ مائدہ آیت نمبر سر معاہدہ آیت نمبر چھیاسٹھ اللہ کے قانون کی پابندی کرو گے تو لا قلومن فَوْقِهِمْ ومن تَحْتِ ارجل اور سر ابراہیم کی آیت نمبر سات میں فرمائے وائستہ زن رب خم لکھر تم لا عزید نم ولا ان کفر تم انا ل شدید تو فسقرونی مجھے یاد کرو از کورکم میں تمہیں یاد کروں گا نعمتوں کے ساتھ وشغرولی اور میری نعمتوں کی شکر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو ولا تشکرون نہ شکری نہ کرو لا تقفرون نہ شکری نہ کرو قفران نعمت نہ کرو میری نافرمانی نہ نا کرو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم قوّنا في رزقك وخذ الى الخير بنا سيتنا واجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم احفزنا واحفز عيالنا واسدقاءنا وتلامزنا واساتزنا وجميع المسلمين يا رب العالمين يا رحم الراحمين يا حكم الحاكمين يا أكرم الأكرمين بك نستعين وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد مارحی و صحابی اجمائین اکثر ساتھی دعا کی درخواست کر دیتے ہیں تو بہترین دعا جو کہ غائب غائب کے لیے کرے وہ ہوتی ہے دعا الغائب للغائب اسرع اسراولجاب تو تمام ساتھیوں کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ جتنے مسلمان ہم سے پہلے فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما جو مصائب اور تکالیف میں مبتلا ہے اللہ ان سب سب ساتھیوں اور سب مسلمانوں کو تکلیف اور غموں سے نجاتا تھا فرما جن ساتھیوں کی جو ضروریات ہے حاجات ہے اللہ غیب کے خزانوں سے مہیا فرما یہ اللہ قرآن سے محبت کرنے والے اور قرآن کو سیکھنے سے کھانے والے اللہ ان سے راضی ہو جا اللہ ان سے راضی ہو جا اللہ مغفرت اور معافی عطا کر دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد نماری وا شاید میں ان برحمتی کے اور ہمرواہ